حضرت خواجہ عثمانی حانوری رحمت اللہ علیہ کمرے سے باہر تشریف لائے تو خواجہ حضرت محمدین چشتر رحمت اللہ علیہ کو اسی عالم میں کھڑے دیکھا کہ کندے پر مرشد کا بستر اٹھا رکھا تھا اور سر پر انگیٹھی کے اوپر تو شادان رکھا ہے تاکہ جب مرشد کھانا طلب کرے وہ گرم کھانا ان کو پیش کرے سفر کا آغاز ہوتا ہے مرشد آگے ہیں مرید پیچھے پیچھے حمتن متوجہ ہے کہ مرشد اگر کچھ ارشاد فرمائے تو سننے اور یاد رکھنے میں کوتا ہی نہ ہو آپ محسوس کر رہے تھے کہ ایک ایک قدم پر آپ کے دل میں روحانی انقلاب بپا ہو رہا ہے اس سے پہلے کسی سفر میں ایسا حال نہیں ہوا تھا مرشد اقوال سے نواز رہے ہیں حکایات سنا رہے ہیں علم و معرفت کا سمندر موجز ہے سفر کیا ہے چلتا پھرتا مکتب ہے اس دور قافلے کا رخ مضافات بغداد کی طرف تھا جہاں نے اوش نامی شہر میں پہنچنا تھا حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے پہلے ہی بتا دیے کہ اوش میں بہ بختیار اوشی کی خانقاہ میں قیام کریں گے چنانچہ اوش پہنچے ان خانقاہ کا رخ کیا بہدین نہایت سے ملے اور دونوں بزرگ گفتگو میں مشغول ہو گئے حضرت خواجہ معین الدین کسی شاگرد کی طرح خاموش بیٹھے تھے لیکن گفتگو کا ایک ایک لفظ کتاب دل میں محسوس کرتے جا رہے تھے آپ سمجھ گئے تھے کہ یہ سب باتیں مجھے تعلیم دینے کے لیے کی جا رہی ہیں انہیں اقوال صادق کو انہیں آئندہ عملی زندگی میں کار لانا تھا اللہ اللہ اس خانقاہ میں جب تک قیام رہا باتوں کی بھیڑ لگتی رہی دونوں بزرگ اپنے اپنے تجربات ایک دوسرے کو سناتے رہے مقصود یہی یہ تھا کہ ساتھ آنے والا شاگرد ان تجربات کو حفظ کر لے اونچ کے بعد اگلی منزل بدخشاں تھی یہاں پہنچ کر مسجد میں ایک قیام کیا تمہیں شاید معلوم ہو کہ ایک وقت وہ جب میں سلوک کے مراحل طے کر تو اپنے مرشد کے ساتھ بت آیا تھا آج میں مرشد ہوں اور تم میرے ساتھ ہو جن مقامات سے میں گزرا ہوں تھا آج تمہیں وہاں سے گزار رہا ہوں چراغ سے چراغ اسی طرح ہی روشن ہوتے اللہ اللہ کئی دنوں بعد یہ دونوں بزرگ دمشق پہنچے دمشق اور اس کے مدافعت میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء اکرام کے مقدس مزارات تھے لا تعداد اولیا یہاں آسود خاک تھے سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد حضرت خواجہ شریف زندنی رحمت اللہ علیہ بھی اسی خاک میں سو رہے تھے یعنی محو تھے اللہ اللہ ان پاکیزہ حادثوں کی زیارت کے کی بغیر کیسے آگے بڑھ سکتے تھے سب سے پہلے حضرت شریف زندنی کے مزار پر حاضری دی اور کئی دن وہاں بسر گئے پھر مزاروں کی زیارت کا سلسلہ طول پکڑتا رہا مدت قیام خاصی طویل ہو گئی اسی قیام نے آپ کو جن حقائق مقامات احوال اور درجات سے گزارا وہ کم نہیں تھا لیکن سچ یہ ہے معرفت الہیہ کی کوئی انتہا نہیں اللہ اللہ ہر پرواز کے بعد ایک پرواز تیار ہوتی ہے مرشد ابن نے کے پرو طاقت کا اندازہ لگا لے تھا معین الدین کل انشاءاللہ روانہ ہوں گے جیسا آپ کو حکم حضرت روم میں آپ لوگ ہیں سن رہے ہیں کوئی ہے روم میں پھر میں اپنے انداز میں نے انداز روم میں کوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عشاء کی آزان ہوئی دونوں بزرگ اٹھ کر جانے مسجد چل پڑے نماز پڑھ کر قیامگاہ پر واپس آئے تو حضرت معیم الدین رحمت اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ مرشد نے تو یہ بتایا ہی نہیں کہ اگلی مسجد کون سی ہوگی پوچھنے کی ہمت تو تھی نہیں راضی برادہ ہو کر چپ ہو گئے انہیں کیا معلوم کی اگلی منزل سب منزلوں کی منزل ہے مرشد نے ان کے لیے کس حسین منزل کے انتخاب کیا ہے اور وہاں سے کیسے کیسے انعامات ملنے والے ہیں؟ یہ بھید تو اس وقت ظاہر ہوا جب وہ مرشد کے ہمراہی میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے پورے وجود میں لرزہ تاری تھا یہ مرشد مجھے کس امتحان گاہ میں لے آئے بات اب سمجھ میں آئی ان مراحل سے گزرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں تک لانا مقصود تھا جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو ہیبت و جلال سے قدم لڑکرا رہے تھے مرشد نے سہارا دینے کے لیے آپ کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ کے پرنالے کے نیچے کھڑے ہوگئے اپنے رب کی مناجات کی اور عرض کیے البار اللہ الدین میرا مرید ہے اس کو تیرے پیارے ابیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پہنچا ہے تو اسے قبول فرما ابھی یہ دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ ہم نہواز یعنی ہم نے معین الدین کو قبول کیا معین الدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قبولیت پر مبارک ہو مرشد نے خواجہ صاحب کو فرمایا حضور و دعا کا فیض ہے وگرنا میری کیا حیثیت ہے اللہ قبولیت تو حکم اپنے کانوں سے سن تھا خوشی سے دل جھوم رہا تھا اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد دنیا میں کس کا دل لگ سکتا ہے دنیا اتنی حقیق نظر آنے لگی کہ مرشد کی خدمت اور اللہ کی عبادت کے سوا کسی کام میں جی ہی نہیں لگتا تھا جن کو روزہ رکھتے شب کو عبادت کرتے یہی شہر کا استقبال تھا ریاضت و مجاہدہ عجیب تھا سات روز کے بعد روٹی کے کناروں سے جن کی مقدار پانچ مسکال سے زیادہ نہ ہوتی پانی میں بھگو کر افطار کرتے جناب سات روز کے بعد وہ سو میں وسال کے روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے نا اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو دیکھے نا جناب یہاں پر بھی میرے آکا نبی کریم سلم سنت پور سات روز کے بعد روٹی کے کناروں سے جن کی مقدار پانچ مسکال سے زیادہ نہ ہوتی پانی میں بگو کر افطار کرتے لباس پر جگہ جگہ پیون لگے ہوئے نظریں نظر زمین پر دل و عرش مولا پر اسی عالم میں دن پر دن گزرتے گے. کچھ بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کا رخ کیا مقام ادب تو ہو گیا کرام یہاں ادب سے اونچا سانس نہیں لیتے امام مالک یہاں کی گلی کوچوں میں کے کنارے کنارے ننگے پاؤں چلتے تھے کہیں ان کا پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر نہ آ جائے جہاں ہر روز ستر ہزار ملائکہ سلامی کے لیے حاضر ہوتے ہیں ایسے شہر کا سفر کے روب محبت سے بدن کام رہا تھا ہر ہر قدم پر سلاد و سلام پڑھتے چلے جا رہے تھے یہ وہ بارگاہ تھی جہاں مرشد و مرید دونوں برابر تھے دونوں کا ایک عالم تھا دور سے سبز گمبت نظر آیا تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے دل دھڑکنا بھول گیا پاؤں رکھتے تھے کہ کہیں پاؤں کسی اور جگہ پڑتا تھا بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل ہوئے تو روزے اگدس کی طرف گئے سر خود بخود جھک گیا ہاتھ ادب سے بن گئے ایسی بارگاہ میں کہ لب کشائی کی ہمت وہاں نہ ہوتی اللہ اللہ معین الدین بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظرانے عقیدت اور سلاد وسلام کا ہدیہ پیش کرو خواجہ صاحب کو جیسے ہوش آ گیات علی یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسجیزان سلام کے الفاظ مکمل ہوئے تھے کہ روز پاک کے اندر سے آواز آئی و السلام یا قبل مشائق بہر تمہارا کام بن گیا مرشد, سید مرشد سید حضرت عثمان ہارون رحمت اللہ علیہ نے مبارکباد دی کی آنکھوں سے سیل اشک روا تھا ان آیا تو کرم کی بارش ہو رہی تھی عطا ہی عطا ہی تھی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے تھے اتنا تھا کہ ایک دن میں سمٹ نہیں سکتا تھا ایک دن کیا عمر خضر بھی کم تھی اللہ اللہ جی چاہتا کہ عمر مختصر یہی بیت جائے لیکن دینے والے نے بھی کمال کیا ایک مٹھی میں سب کچھ بخش دیا مشائق بہر و برت عطا فرما دی اللہ اللہ سمد گم... گمبت سنہری جالیوں سے الگ ہونے کا خیال آتا تھا تو, تو روح بغاوت پر تل جاتی تھی چند یوم اسی حالت میں گزر گئے پھر کسی ذات شفقت آمیز نے دل مترب پر تسلی کا ہاتھ رکھ دیا اللہ اللہ صبر آیا مرشد کے قدم اٹھ چکے تھے ابھی کوئی امتحان اور باقی نہ تھا چشم نم کے ساتھ رخصت کی اجازت طلب کی سنہری جالی کو بوسہ دیا اور مرشد کی میت میں مسجد نبی سے باہر نکل آئے. اب ان کے مرشد نے انہیں جن امتحان سے گزارنا چاہتے تھے اس سے بڑا امتحان اور کوئی نہیں وہ مرشد کے بستر کو کندھے پر اٹھائے اور سر پر انگیٹ ہی رکھے منزل سے ناشنا نظریں جھکائے چلے جا رہے تھے اللہ اللہ اللہ ہر خدمت کر او محدوم شد ہر چخ خد رازید اُمحروم شدھ جو لوگ خدمتیں کرتے ہیں وہ محدوم بن جاتے ہیں ان کی خدمتیں ہوتی ہیں جو لوگ اپنی جو اپنی انا میں گھرے رہتے ہیں ہمیشہ کے لیے وہ ضلیل و رسوا اور محروم رہ جاتے ہیں تو کیا کہا کہ سفارسی کا کتنا خوبصورت شعر ہے ہر خدمت کا رؤو شد تو خدمت کرنے والے کیا بن جاتے ہیں محدوم بن جایا کرتے ہیں اللہ! چلتے چلتے مغرب کا وقت ہو گیا دور تک ویرانہ تھا کوئی بستی نہ کوئی مسجد مرشد کی امامت میں نماز ادا کی اسی ویرانے نماز ایشا ادا کی چودی کا چاند پاکیزہ ہنسے کو مشاہدہ کرنے کے لیے اسی ویرانے میں ٹھہر گیا ہر طرف نور کی چادر بچھ گئی دار ہوئی چاند اپنی سلطنت صورت کے حوالے کی تو یہ مسافر بھی اپنی منظر کی طرف روانہ ہو گئے دنوں کئی دنوں کے دلوں مسافت کے بعد مرشد نے اسی راستے پر قدم رکھا جو سیستان کو جاتا تھا اسی صوبے کے ایک چھوٹے سے قدرت خواجہ معین الدین کی ولادت ہوئی تھی بہن بھائی اسی سرزمین پر آباد تھے بچپن یہی گزرا تھا اور بچپن کے ساتھی ابھی تک یہاں آباد ہوں گے وہ گھر یہی تھا جس کے آگن میں ان کا بچپن کھیلا تھا ماں جیسی حسی بھی یہی دفن تھی ایک ذرے میں یادوں کا رین رہا ہے مرشد نے جان بوجھ کر اس جگہ کا انتخاب کیا تھا دیکھنا یہ تھا کہ عارضی وطن کے لیے دل تڑپتا ہے یا اصلی وطن پر نگاہ رہتی ہے اللہ اللہ امتحان کا وقت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت نے سب محبتوں کو دلوں سے دھوج کر پھینک دیا ہے یا نہیں دنیا کے محبت دل میں گھر کیے ہوئے ہیں یا ہر طرف سے بے نیاز ہو کر ایک محبت نے دل میں گھر بنا لیا ہے اپنی ہر خواہش کو اللہ کے ہاتھ فروخت ہے یا نہیں تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے یا سونا کندن بن چکا کی طرف دیکھ لیتے چہرے کا رنگ وہی ہے یا بدل گیا ہے کسی محبت نے کوئی جلوہ گری نہیں کی کسی یاد نے دل کے دروازے پر دستک نہیں دی ماضی کا کوئی نقش کرنا نمایاں نہ ہوا معین الدین اسی طرح مطمئن تھے جیسے کسی اجنبی بستی میں قیام وزیر ہوں مرشد نے جب یہ حال تماشا کیا تو تکمیل کا یقین آ گیا اللہ, اللہ اللہ کیسے لوگ کتنے بڑے لوگ بڑے لوگوں کے امتحانات بھی بڑے بڑے اللہ اکبر صالحین کے ذکر سے قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ ہُود نے اللہ تبارک تعالیٰ نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ تم سے جو ہم سابقہ انبیاء کے کس سے بیان کرتے ہیں جو واقعات بیان کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دلوں کو تقویت پہنچے شاید کہ میں مفہوم بتا رہا کو جو ہم صالحین کا ذکر کرتے ہیں اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے کیا تازہ ہوتا ہے جناب ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ اللہ معین الدین یا مرشد چلو اب چلتے ہیں خواجہ معین الدین نے مرشد کا بستر کندھے پر رکھا انگیٹھی سر پر دھری نشے قدم کے پیروی میں قدم بڑھا دیے پوچھنا خلاف ادب تھا کہ اب ارادہ کدھر کا ہے جب مرشد نے بغداد کے راستے پر قدم رکھا ہو تو معلوم ہوا واپسی قریب ہے واپسی آٹھ سال مسلسل سفر میں رہنے کے بعد ہو رہی تھی اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ بغداد میں مریدین اور عقیدت مندوں کی آنکھیں راہ تک رہی تھی جیسے واپسی کا غلغلہ بلند ہوا زیارت و ملاقات کرنے والے کا ہجوم ہو گیا سب خاموش معدب بیٹھے تھے چاہتے سب یہی تھے کہ سفر کے حالات سے آگاہی ہو لیکن بولنا خلاف ادب تھا جب تک حضرت عثمان ہارونی اور خود ان رازوں کو اشکارا نہ فرمانے عثمان ہارون رحمت اللہ علیہ نے دلوں کے سوالوں کو پڑھ کر جواب کی لب کشائی کی مین الدین اللہ تعالیٰ کی مقبول نبی کر سمع دیافت ہے اور ہم اس کی مریدی پر فخر کرتے ہیں کیا, کیا ہوتی ہے کہ جن پر پیر فخر کیا کرتے ہیں اس مرید کے کیا خیر نے جس پر خود مرشد فخر کرے حاضرین نے رشک آمیر نظر سے خواجہ معین الدین کی طرف دیکھا کئی آنکھیں ایک ساتھ آپ کی بزرگی کا جائزہ لینے کے لیے اٹھی خواجہ سنجری سرجھکائے ادب سے روزانو بیٹھے تھے وعلیکم السلام ابھی کلامات تحسین اور مبارکباد کے شور کم نہیں ہوتے خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ابری ہم کچھ عرصے کے لیے موتقف ہونا چاہتے ہیں آپ نے ایک نظر اپنے چہیتے مرید کی طرف دیکھا اور فرمایا تم چارش کے وقت آجائے کرو تاکہ مزید مارفت عطا کروں اگر تم میں سے کوئی بھی آنا چاہے تو دروازے کھلے البتہ میرے موتقف ہونے کے بعد میری نیابت کے فرائض معین الدین انجام دیں گے ان... یہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اشاروں میں باتیں بتا دی جاتی ہیں یہ چوتھی منزل تھی جس سے آپ کے مرشدہ کو گزارے تھے دیکھنا تھا کہ وہ حاضرین سے کیا سلوک روا رکھتے ہیں عام لوگوں کی دلگیری کس طرح کرتے ہیں مشکل میں گھرے افراد کی تصری کس طرح کرتے ہیں جو انعامات تقسیم ہوئے کس طرح تقسیم کرتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ مصروفیت کے باوجود ریاضت و عبادات کا حق کس طرح ادا کرتے ہیں یہ ہوتی ہے تربیت حضرت عثمان ہارون رحمت احتکاف میں چلے گئے اور نیابت کبار عظیم معین الدین کو اٹھانا پڑا آپ خود کو اس کا اہل نہیں سمجھتے تھے لیکن مرشد کا انتخاب وہ غلط نہیں تھا خواجہ نے, نے خانقاہ کے تمام معاملات خوش سے انجام دیے عثمان ہارونی کی مجلس کے شرکا معین الدین کے اخلاق کے کریمانہ کے معتارف ہو گئے مرشد کا حکم تھا کہ تم معین الدین کے وقت آ جائے گا دوسرے حاضرین کو بھی یہی حکم تھا جب چاش کا وقت ہوتا آپ نے مرشد کے صف لے جاتے لوگ بھی آ جاتے تھے جب سب جمع ہو جاتے تو عرض عثمان ہارونی لب کشائی فرماتے اور علم و معرفت کے موتی لے لگتے ان محافل کے دراصل الدین کی تربیت کے کی لیے ہی کیا گیا تھا مرشد موتقف ہو کر بھی مریض سے غافل نہیں تھے اٹھائیس مجالے سے منعقد ہو چکے تھے محفل کے احتجام پر عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ مین الدین کو مخاطب کرتے فرمایا ہے معین الدین میں نے تیری کمالیت کے لیے ان باتوں کی ترغیب دی پس چاہیے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے تو دل جان سے انہیں بجا لائے تاکہ قیامت کو شرمندہ نہ ہوں لایک like, فرزن وہ ہے جو کچھ اپنے پیر کی زبان سے سنے تو ہوش کے کانوں سے سنے اور اس میں مشغول اور, ہو جائے اور اسے بجا لائے یہاں تک پہنچ کر آپ خاموش ہو گئے اور آنکھیں بند کر لی پھر آنکھیں کھولی اور آسان جو پاس پڑا تھا اٹھا کر وہ رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمایا اس کے بعد خرکا اور لکڑی کی پاپوش یعنی کھڑا میں نہیں ہوتی جو پاؤں میں پہنتے ہیں اللہ اللہ اللہ, اللہ. اور ایک مسلح رحمت فرمایا یہ تمام چیزیں ہمارے پیروں کی یادگار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہم نے تجھے دی مناسب ہے کہ جیسا ہم نے یہ چیزوں کو رکھا ویسا ہی تو بھی رکھے اور جس شخص کو مرد خدا معلوم کرے اسے دے دے جب یہ فرما چکے تب خواجہ معین الدین اللہ علیہ وسلم سے بغلگیر ہو کر فرمایا تجھے خدا کو سونپا ان الفاظ کا ادا ہونا تھا خواجہ معین الدین کی آنکھوں سے کی آپ سمجھئے کہ مرشد کی سجدائی کا وقت قریب آ گیا ہے تمام پیر بھائی اس وقت موجود تھے اٹھ اٹھ کر آپ سے مسافیہ کر رہے تھے مبارکباد دے رہے تھے آپ کا حال یہ کہ دل پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا اللہ اللہ مرشد کے ساتھ گزارا ہوا وقت یاد آ رہا تھا نورانی محفلوں کی یاد آ رہی تھی کیا خبر مرشد سے زندگی میں دوبارہ ملاقات ہوتی بھی ہے یا نہیں آرزو کچھ بھی ہو مرشد کی بات ٹالی نہیں جا سکتی مرشد سے معائنکا کیا قدم بوسی کا شرف حاصل کیا اور بغداد سے روانہ ہو گئے حضرت شیخ اوہ الدین قرمانی اور چند دوسرے افراد بھی آپ کے ہمراہ ہو گئے اللہ اللہ معرفت کی جو درد حصیب کا خانکابہ میں حاضر ہو کر شکر بھی بجا لانا تھا اور ثابت قدمی کے لیے دعا بھی فرمانی تھی آپ نے کچھ دن کرمان میں گزاری یہی حضرت آپ کے مرید ہوئے چند اور افراد بھی آپ کے جمال ولایت اور رنگ و فکر کو دے فکر کو دے کر آپ کے ہمراہ ہو گئے تیس چالیس افراد کے قافلہ حرم پر گامزن ہو اللہ تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ مجھے اپنے مقبول بندوں میں شکار کیا مجھے توفیق تھے کہ میں تیری مخلوق کی رہنمائی و رہنمائی کر سکوں مجھ سے دین اسلام کی سربلندی کے لیے دو دقیقہ فرو گزاشت نہ ہوں مکہ مکرمہ پہنچتے ہی یہ کلمات عام کے ہونٹوں پر جاری ہو گئے طواف کعبہ کرتے اور میباز میں مشغول ہوتے تو اس کے سوا کوئی دعا ہونٹوں پر نہ ہوتی آخر ایک روز سننے والے نے صدا سن لی کہنے والا کہہ رہا تھا اے میندین ہم تجھ سے خوش ہیں تجھے بخش دیا مانگ کیا مانگتا ہے تا کہ عطا کروں یہ سنتے ہی سر نیاز زمین پر رکھ دیا اور بزر عج انکسار ان کے سار کیا باہر معین کے مریض ان سلسلہ کو بخش دے کہ ان کو جی مریدان, مریدان محمد دین جو سرکار سلانوں کے مرید ہیں ان کے سلسلے کے جو مرید ہیں بچے ہیں ان کو بخش دے آواز نہیں گیجی تو ہمارا مرید ہے جو تیرے مرید ہے وہ تیرے سلسلے میں تا قیامت مرید ہوں گے انہیں بخش دوں گا اللہ اللہ اللہ انہیں دنوں آج کا موسم آ گیا باہر آگے ہر طرف سفید آراموں کے پھول کھل گئے آپ نے بھی یہ فریضہ انجام دی اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے مکہ مکرمہ میں اگر رو جلال تھا تو یہاں محبت تھی نرمی ہی نرمی شفقت ہی شفقت ہر سور رحمت برستی تھی روزے پاک پر حاضری دی گلدستہ سلام نظر کیا اور پھر مسجد قبا میں منتخب ہو کر ریاض عبادت میں مشغول ہو گئے وصال کے شب و روز طویل ہوتے چلے گئے چھ ماہ گزر گئے ایک رات کچھ دیر آرام کے غرض سے لیٹے تھے کہ نیند آ گئی لیکن مقدر, مقدر بیدار ہو گیا یعنی مقدر نصیب جیسے ہی بیدار ہو گیا خواب میں دیکھا کہ رحمت اللہ علمی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور الدین ہو تم ہندوستان کی ولایت دی جاتی ہے اجمیر کو اپنا مستقر بناؤ آنکھ کھلی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں آنسو رخساروں کو وزو کرنے لگے پھر خواب کا خیال آیا کہ پڑ گئے اجمیر کو تو نام ہی پہلی بار سنا ہے یہ کہاں ہے کس طرف ہے میں وہاں تک پہنچ چکا کیسے سوچتے سوچتے پھر غلودگی آ گئی دربار پھر سج گیا عالم خواب میں اجمیر اور اس کا راستہ دکھائے گا خواب سے بیدار ہوئے تو روز اگز پر حاضری دی وہ پھر اپنے احباب کے ہمراہ بغداد کی طرف چل پڑے تاکہ اس کامیابی سے مرشد کو باخبر کر سکے اور اس سے ان سے ایجاد لے کر ہندوستان کا قص کرے اب ہندوستان کا سفر شروع ہوگا آپ میں سے کوئی ہے روم میں جناب روم میں کوئی ہے جو میرے غریب نواز کی سوانح حیات جو میں پڑھ رہا ہوں آپ لوگوں تک پہنچ پا رہی ہے اچھا اچھا اجمیر کے کفرستان پر راجہ پردھوی, پردھوی راج کے محل میں وا, بہت سے نجومی سر جوڑے بیٹھے تھے اللہ اللہ ہاں ہاں اب مزہ آئے گا نا اب مزہ آئے گا خیر اور سر کی جو لڑائی ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوتی ہیں ان کے چہروں پر تشویش اور پریشانی کے آسار نمایاں تھے کہ, کہ ماتھے ماتے پسینے سے تر ہو رہے تھے وہ بڑی دیر سے ستاروں کا حساب لگانے میں مصروف تھے ایک جائزہ بنتے اسے غور سے دیکھتے پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے آنکھوں آنکھوں میں وہ کچھ باتیں ہوتی ہیں اور سروسہ بنانے لگتے کہ شاید ستاروں کی سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو ہر مرتبہ ایک جباب آ رہا تھا اور وہ جواب ایسا نہیں تھا کہ راجا کی ماں کو بتایا جا سکتا جو ان پنڈتوں کو چہروں کی لکیروں کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی کیا بات ہے تم لوگ کس بات سے پریشان ہو رہے کیا کہتے ہیں ستارے راج ماتا نے تنگ آ کر لیا بھائی کیا مسئلہ ہے کو تکلیف رانی ماں خبر اچھی نہیں ابھی روشنی ہے مگر جلدی اندھیرا پھیل جائے گا ایک نظیمی نے ہمت کر کے کہا کیا مطلب ہے تمہارا کس اندھیرے کی بات کر رہے ہو میرے بیٹے کی حکومت دہلی سے پٹیالہ تک پھیلی ہوئی ہے اس کی قسمت میں اندھیرا کیسا رانی ماں ستارے تو یہی کہتے ہیں ساتھ ساتھ بتاؤ کی کہ کیا کہتے ہیں ستارے ایک شخص غیر دیش سے آئے گا اور آپ کے سپوت پراج کے سلطنت برباد کر دے گا میں تم سب کو ہاتھی کے پاؤں تلے دل دلوا دوں گی کیا بس کو کس میں है ہے جو پریت کو نیچے دکھائے ان کی ماں کر کے اس تنگ کر کھڑی ہو گئی تمام نجومی تھر تھر کام رہے گا ہمت کر کے کہا ستارے تو یہی کہتے ہیں کہ مرتبہ حساب لگا کر دیکھ لیا ہے آنے والا کوئی بادشاہ ہے رانی کی ماں شکست آواز میں شکست نمایا تھی نہیں وہ کوئی درویش ہوگا جس کے ساتھ چند لوگ اور بھی ہوں گے حساب کتاب لگا کر بتاؤ اس کے بارے میں مجھے ہم پہلے حساب لگا چکے ہیں اس کے بارے میں جا... اس کے ہولے کے بارے میں جانکاری ہوئی ہے اس کے چہرے پر داڑھی ہوگی چوڑی پیشانی ہوگی شانے چوڑے ہوں گے آنکھوں میں چمک ہوگی ہونٹوں پر مسکان قد لمبا اور بہت دبلا پتلا ہوگا کیا اس بلا کو ٹالا جا سکتا ہے اس کا کوئی اپائی یعنی حل ہے تمہارے پاس ہم پوجا پاٹ کر لیں گے پرنتو راجہ کے بھاگوں یعنی اس کے مقدر میں یہی لکھا ہے کل کو ستارے اپنا گھر بدل لے تو الگ بات ہے اس کے بعد پوچھنے کے لیے کچھ نہیں رہے گا نجومی ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے راج راج گہری سوچ میں دوب گئی یو بیک ہم خواجہ صاحب کا ذکر کریں خواجہ صاحب کو ان کے پیر صاحب کے ساتھ مکہ مکرمہ جاتے ہیں وہاں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں پھر مدین شریف میں ان کو ہند کی ولایت ملتی ہے پھر پیر صاحب ان کو جدا کرتے ہیں پھر وہ آتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر بجا لیتے کہتے ہیں کہ اللہ میرے اور میرے مریدوں کو بخش دی آواز آتی ہے ہم نے تم نے تمہارے مریدوں کو بخش دیا پھر ہندوستان سے ہند کی ولا اجمیر کی ولایت دی جاتی ہے اور اجمیر کی ولایت ملنے کے بعد پھر اجمیر کا راستہ ہی بتا دیا جاتا ہے تب میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت بادشاہ تھا جو تھا پرتھوی راج وہ جو تھا تو اس کی ماں نے نجومی جو ہوتے نا ان سے پوچھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے وغیرہ وغیرہ تو ان لوگوں کی عادت ہوتی تھی ان چیزوں پہ وہ سلطنت چلایا کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں ایک درویش آئے گا اور تمہاری سلطنت تباہ کر دے گا اب اس کی ماں پریشان ہو گئی ہے کہ ایک آدمی آئے گا چند لوگوں کے ساتھ وہ میرے بیٹی کی سلطنت تباہ کر دے گا تو یہی تک بات اب مری پہنچی ہے ابھی پرتوی راج اجمیر سے باہر گیا ہوا تھا وہ اکیلے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی تھی بیٹے کے آنے کا انتظار کرنے لگی انتظار طول پکڑ گیا تو اسے ہول اٹھنے لگے کہیں سے پہلے اس کا دشمن یہاں نہ پہنچ جائے ایک ایک دن کا گزرنا دو بار ہو گیا کھانا پینا چھوٹ گیا بیٹے کی محبت سے مجبور کر رہی تھی کہ وہ اس کی فکر میں گھلتی رہے ایک دن راج محل میں شور مچا پیج سفر سے واپس آ گیا رانی ماں نے فوراً اسے بیگام بھیجوایا ابھی اس سفر کے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے کہ ماں کے سامنے پہنچ گیا ماں کا کم لایا چہرہ دے کر فکر مند ہو گیا ماں یہ کیا حال بنا رکھے ہیں کیا؟, کیا ہو گیا बड़ी اماں बड़ी آپ کو ماں بڑی پریشان بڑی منہوس خبر ہے بیٹا ماں نے کہا جیشن کی تھی پریتوی راج کو تفصیل سے بتا دی بات ایسی تھی کہ وہ فکر مند بھی ہوگی لیکن اپنی گبراہٹ رانی ماں یعنی اپنی ماں ماں پریشانی کی کوئی بات نہیں میں سب انتظام کر لوں گا لو جی جیسے خان بنے کے سب انتظام کر لوں گا ابھی دیکھیں اس کے درگت بنتی ہے ناجا کئی دنوں تک اس مصیبت سے نپٹنے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا دربار کے کلمندوں سے مشورے کرتارا آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ نتیجیوں کے ب... نجیمیوں کے بتائے ہلیہ کے مطابق تصویر بنائی جائے اور اسے مختلف شہروں میں چسپاں کر دیا جائے اس حکم کے مطابق کی تصویر... کی کی تصویریں جگہ جگہ لگا دی جائیں گی ساتھ ہی اسے اعلان کر دیا جائے گا کہ شخص ہندو دھرم کا دشمن ہے لہٰذا اس شکل کا آدمی سفر کرتا ہوا پایا جائے تو اسے قتل کر دیا جائے اللہ اللہ یہ کام اس نے صرف شہریوں پر ہی نہیں چھوڑا بلکہ مختلف قصبات نے اپنے ملازمین بھی متعین کر دیے جو ادھر ادھر گھوم پھر کر اس کو آدمی کو تلاش کرنے لگے تمام انتظامات حزمنشا ہوگئے راجہ مطمئن ہو گئے لیکن ایک پھانس کی جو تھی اطمینان کے باوجود بے چین رہنے لگا جب زیادہ پریشان ہو جاتا تو نجوم کو بلا لیتا نجومی ہر مرتبہ وہی وہ جواب دیتے راجہ کے سپاہی نگر نگر مسجدوں اور خانقاہوں میں مسلمان مسافر کو ڈھونڈتے پھر رہے وعلیکم جی. السلام اب خاجہ صاحب کا ذکر ہوتا ہے جناب خاجہ خواجگاں تیزی سے بغداد کی طرف جا رہے تھے آپ کے ساتھی سے جلد بازی پر حیران تھے ایسی اجرت ان کے مزاج کا حصہ نہیں تھی لیکن اب کی بات اب کچھ بات ہی ایسی تھی وہ جلد از جلد مرشد کی خدمت پہ پہنچ کر خوشخبری سنانے کے لیے بے چین ہو گئے تھے قدموں نے بغداد کی زمین پکڑی انہوں نے ساتھیوں کو خیر بات کہا اور خود حضرت عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے قدم بوسی کے بعد مرشد کو اس خواب سے آگاہ کی جنہوں نے مدینہ منورہ میں ملاحظہ کیا مرشد نے سماعت فرمایا انہیں یعنی خواب سنا تو خوش ہوئے ان, الف ان الطاف و عنایات کا تقاضا ہے کہ زکوٰۃ دو مرشد نے قدر سکوت کے بعد فرمایا خواجہ قطب الدین مختار اوسی جوسک موجود تھے خواجہ معین الدین رحمۃ نے سینے سے لگایا بے شمار نے انعامات سے نوازا اور بیت بیتخلافت سے مشرف کیا یہی ان کی زکات تھی خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ اگر گوش تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی مرے ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے نا کہ مال ہوتا ہے دو لاکھ روپے اس میں سے ڈھائی ہزار دے دیے جاتے ہیں ایسے ہی ہوتے نا اب انہوں نے بھی وہ زکات دینی ہے جو ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ملے ہیں وہ زکوۃ دینی ہے اور وہ زکات انہوں نے کس طرح دی کہ خود قطب الدین مختار کاکر نے مطلب ہے کہ خلافت ہی دے ڈالی اللہ یہ ان کے خلیفہ اکبر تھے جو بابا فریدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے پیر صاحب بھی تھے اور خلیفہ اکبر تھے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں تو یہ خلافت کیا ہے جناب کہ انہوں نے جو انعامات ان کو ملے ان میں سے کچھ دے دو زکوٰۃ کے طور پر کسی بندے کو دے دو آپ لوگوں کو میری سمجھ آ رہی ہے میں ایسا ایسا پڑھوں یہ اسپیڈ اتنی ٹھیک ہے یا ایسا ایسا پڑتا جاؤں لو جی نہیں آپ لوگوں کو سمجھ بھی خواجہ عثمان ہارون رحمت اللہ علیہ اگر گوشے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ذکر میں مشغول رہتے اب میندین تشریف لائے تو انہوں نے اپنے بہت سے کام آپ کے سفر کر دیے اگر کوئی ہلکے اراد ان مرید میں آنے شامل ہونے کی درخواست کرتا تو خندان بلب ارشاد مین کے پاس جاؤ مقصد یہ تھا کہ مرین میں اضافہ ہو جائے اور ہندوستان جانے سے پہلے ان کا اعتماد بحال ہو جائے اس اجازت کے ملنا تھا کہ لوگ دور و نزدیک سے حاضر خدمت ہونے لگے اور دست کے پرس پر بیٹھ کرنے لگے عام لوگ بھی دستگیری اور رہنمائی کے لیے ان کے پاس آنے لگے بغداد میں ہر طرف ان کی جلالت اور عظمت کے چرچے ہونے لگے یہ خواجہ حاجی شریف رحمۃ اللہ کے خلیفہ جناب یہ ہمارے سلسلے میں آتے ہیں اور وہ آگے پھر خواجہ مودودی چشتی رحمت اللہ علیہ کے خلیفے ہیں اور اس طرح سلسلہ سو لیں میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی سلسلہ سونا ہوں میرے پاس سلسلہ لکھا ہوا ہے آپ کو سب کو بتاتا ہوں ڈونٹ وی یار ایک سیکنڈ پہلے آپ کو بتا دوں ایک سیکنڈ اس طرح مزہ نہیں آئے گا نا پھر آپ کے ذہن میں کانسیپٹ ہو اتنا پڑھ ہی رہے ہیں ایک سیکنڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلے آلیا چھشتیا بہشتیا صابی میں خیر میں تو پنجن کا غلام ہوں. اچھا جناب خواجہ خواجگان مرید ہیں خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کے ٹھیک ہے خواجہ عمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ جو مرید ہیں وہ خواجہ حاجی شریف زندین رحمت اللہ علیہ کے ہیں خواجہ حاجی شریف زندین رحمۃ اللہ جو مریض ہے وہ خواجہ مودشت رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں خواجہ مدود چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ خواجہ بو یوسف اللہ علیہ کے مرد ہیں خواجہ بو یوسف جو ہیں وہ احمد بو محمد کے مرید ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے شیخ بو اسحاق پد چشتی یا جو یہ بو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں بو اساف قطب تھے اپنے وقت کے اور چشت سرزمین جو تھی وہاں کے رہنے والے تھے یہ افغانستان میں حیرات ایک علاقہ ہے ایک سیٹ ہے ایک شہر ہے بہت بڑا اس کے قریب چشت ایک جگہ ہے اس, یہ وہاں کے رہنے والے تھی اسی نام کی نسبت سے یہ سلسلہ چشتیاں پڑا ٹھیک ہے یہ آگے جو مرید ہیں بو حبیر البسری صاحب کے مرید ہیں اور وہ آگے پھر خواجہ خزیفہ کے مرید ہیں خواجہ خزیفہ جو ہے وہ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں جو بلق کے بادشاہ تھے وہ جو مرید ہیں آگے خواجہ سید فضیل کے مرید ہیں ٹھیک ہے خواجہ فیض فضیل جو تھے وہ خواجہ عبد الواہد کے مرید ہیں خواجہ عبد الواہد خواجہ حسن بسری کے مرید ہیں اور خواجۂ حسن بصری, خ... مولا علی شیر خدا کے مولا علی شیر خدا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی تو یہ ہمارا سلسلہ ہے آپ کو اس سے آگے کے بھی سلسلہ بتا دوں اپنا ایک سیکنڈ خواجہ صاحب کے مرید جو ہیں وہ قطب الدین مختار کا قطب الدینار کا مریض جو ہیں خواجہ بابا فرین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید دو ہیں بہت بڑے ایک نظام الدین ایک صاحب اور علاؤ الدین کے صابی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید آگے شمس الدین جو وہاں پر تھے پانی پت میں شمس الدین جو ہے ان... وہ ان کے مریض ہے پھر ان کے مریض جلال الدین صاحب ہیں پھر ان کے مخدوم مریض جو ہے وہ عبد صاحب ہیں پھر ان کے مریض بیدان محمد صاحب ہیں پھر ان کے مریض خواجہ عرف صاحب ہیں. پھر ان کے مرد خواجہ غریب محمد شاہ صاحب ہیں. پھر ان کے مرید خواجہ لالی شاہ بابا ہیں پھر ان کے مرد ہمارے کوستان بابا جی نورشا بابا جی ہیں پھر ان کے مرد خواجہ دشان جی ہیں پھر ان کے مرد ہمارے بابا جی محمد عشق بابا جی ہے تو یہ سلسلہ ہے ہمارا باہر سے کہاں چلی گئی لیکن پتا ہو تو بہتر ہوتا ہے چشت تو بس چشت اے چشت نگر کے نہیں نہیں یہ اچھی بات ہے آپ کو مطلب معلومات تو ہونا جناب چشت تو کر رہے ہیں معلومات ہونی چاہیے اچھا طرحس سے کام بات انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے جو آپ سن رہے تھے اس کو کم تھوڑی سمجھ پڑ جاتی ہے نا اچھی بات ہے اکبر اللہ اللہ اچھا جی ہم آگے چلے گئے جی بک ریڈنگ کا وقت ہے آپ ابھی تک غائب ہوتے ہیں میچ دیکھ رہے ہوتے تو ہمیں تو بک ریڈنگ ہی کرنے دے دیا کریں جناب کچھ ہو رہا ہے نہیں تو شریف لے تھے تو میں نے کہا چلو میں کوئی تھوڑی سی بک ریڈنگ ہی کر لیتا ہوں کیا خیال ہے آپ کا ریضان صاحب اچھا جناب اس اجازت کا ملنا تھا کہ لوگ دور کل ایک مولانا صاحب کی اسباب کے جو واقعات ہوتے ہیں تو کل مولانا صاحب جو ہے سورہ آج ایک سو 125 کا حوالہ دے رہے تھے کہ صالحین کے ذکر جو ہوتا ہے نا اس سے ایمان جو ہے نا دلوں کو تقویت جو ہوتی ہے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں دلوں کو تقویت ملتی ہے تو یہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم جب آپ کو سابق انبیاء کے واقعات بیان کرتے ہیں تو اس لیے کہ ایمان تازہ ہو جو آپ کے اور آپ کے جو فالوور ہیں جو آپ کے جو ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے دلوں کو تقویت پہنچے بہرحال آگے چلتے ہیں اب دیکھیں خاجہ صاحب کیا کہتے ہیں ایک بہت بڑے بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا شمشیل التمش اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں سونی باب اس اجازت کے ملنا تھا کہ لوگ دور و نزدیک سے حاضر خدمت ہونے لگے دس سے ہٹ پرس پر بیت کرنے لگے عام لوگ بھی دستگیری اور رہنمائی کے لیے ان کے پاس آنے لگے بغداد میں ہر طرف ان کی جلالت و عظمت کے چرچے ہونے لگے ایک روز معین رحمۃ اللہ علیہ اپنے بعض مریدوں اور پیر بھائیوں یعنی ایک پیر کے جو ان کے مرید تھے تو یہ آپس میں پیر بھائی ہوتے ہیں جیسے آپ سب لوگ جو ہیں تو امیر دعوت اسلامی کے جو آپ سب مرید ہیں تو آپ ایک دوسرے کے پیر بھائی ہیں ٹھیک ہے پیر بھائیوں کے ساتھ کسی جگہ تشریف فرماتے اور ذکر امبیا علیہ السلام ہو رہا تھا کہ بارہ چودہ سال کے ایک لڑکا ہاتھ میں پیالہ لے کر ادھر سے گزرا اللہ اللہ سنے سب بزرگوں کی نظر و اس پر پڑی خواجہ صاحب نے فرمائی یہ لڑکا جب تک دہلی کا بادشاہ نہ ہوگا اللہ اسے دنیا سے نہیں اٹھائے گا اور یہ لڑکا شمس الدین التمش تھا جو واقعی دہلی کا بادشاہ بنا بعد میں ان کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے جن کی اللہ نے لاز رکھی یا اس کی قسمت تھی جسے خواجہ معین الدین نے پڑھ لیا تھا اللہ اللہ اللہ حضر خواجہ معین الدین احمد اللہ علیہ کے مریدوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اس کے ساتھ ہی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اجمیر جا کر آپ کو اسلام کا پرسن بلند کرنا تھا لہذا وہ چاہتے تھے کہ جلد جلد یہاں کے مریدین اور متحقین کی تربیت ہوئی ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ خواجہ صاحب کو اجمیر کیوں بھیجا گیا یہ بڑا عجیب سے سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ اجمیر جانے کے کیوں ہندوستان میں اور جگہ نہیں تھے اور جگہ بت نہیں تھی وجہ اس میں کی کیا ہے یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے اور اس کا جواب ہے اصل میں جو کہ اکثر چیشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوگا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی ہندوستان میں کسی اور جگہ بت پرستی تھی ہندوستان میں کسی اور جگہ ہندو نہیں تھے ہندوستان میں کسی اور جگہ مندر نہیں تھے وعلیکم السلام ٹھیک ہے تو اجمیر جانے کا قصد کیوں ہوا آپ میں سے کسی کے پاس اس کا جواب ہے کہ ہندوستان بت پرستی کا مرکز تھا ہندو زیادہ تھے میجورٹی میں تھے اور مندر بھی زیادہ تھے بدھ بھی زیادہ تھے وغیرہ وغیرہ تو آپ کے ذہن میں کیا یہ ہے کہ وہاں جو سرکار کا جو ہے تو اجمیر شریفی کو بلو مطلب ان کو وہاں پر آڈر دیا کہ کہ آپ اجمیر شریفی جائیں اور وہاں پر اسلام کی تبدیل کریں کس کے بعد جواب ہے اس کا کسی بھائی کو معلوم ہے مے بی بیک کنگز وہی تھا نہیں اس کی ایک وجہ ہے ہندوؤں کے تین لوگ ہیں وہ ایک ہندوؤں کو آپ کے تین بڑے بڑے دیوتا ہیں جن کو وہ تین لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جناب تین لوگ ایک ہے وہ آپ نے دیکھو کہ جس کی گلے میں سامپ ہوتا ہے اس کو یہ شیو کہتے ہیں ایک وشنو اور ایک برہما ہے کون ہے جناب برہما برہما کا سب سے بڑا بہت اور سب سے بڑا ان کو جو مندر جو تھا نا وہ اجمیر شریف میں تھا اور پورے ہندوستان سے لوگ ادھر برہما کے اس مندر کو وزٹ کرنے جاتے تھے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا ہندوؤں کے تین بڑے دیوتا ہے دیوتا تو خیر ان کے ہر چوہا بلی گدا بھی جوتا ہوتا ہے لیکن تین ان کے لوگ ہیں جو بہت بڑے ہیں اس کو تین لوگ کہتے ہیں یہ اپنی زبان میں ان میں برہما کا جو سب سے بڑا مندر اور جو بدھ تھا وہ اجمیر شریف میں تھا ٹھیک ہے اور اس لیے آپ کو اجمیر شریف کے جا کر ان کے مرکز پر ہیٹ کیا جائے ان کو جی بھائی جو بھی کہہ رہے ہیں گاڈ آف واٹ ایور لیکن یہ تین لوگ ہیں اور ان کے, ان کے ان کے پرانوں میں یہ لکھا ہے کہ جب ان کی ماتا نے جب ان کی جو بھی ہے ماں جو ہے اس نے سب سے پہلے ان تین لوگوں کا ان تین لوگوں کو پیدا کیا میں ان کو پران بھی آپ کو سناتے چلوں اب یہ پران جو ہے زیادہ تھوڑا بہت سلیقے والا ہے باقی تو ایسا پران ہے جو مطلب ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ان کو میں کس طرح سنسر کر کے آپ کے بیان کروں لیکن پھر ان تین لوگوں سے ہی آگے دنیا بنی ہے بس میں یہ اس میرے پاس سنسر میں اور اس کو سینسر نہیں کر سکتا لیکن باہر حال چلے چلتے ہیں تو کا جو ہے نا برہما کا سب سے بڑا تھا عمران انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا صاحب تو آپ کہاں کہاں چلے جاتے ہیں خواجہ معین رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اس کے ساتھ ہی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اجمیر جا کر آپ کو اسلام کا پرسم بلند کرنا تھا لہذا وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد یہاں کے مریدین وہ متحدین کی تربیت ہو جائے اس لیے انہوں نے مجالس کے انعقاد کیا وقتاً فوقتاً تربیتی مجالس منعقد ہونے لگی جن میں مختلف موضوعات پر آپ گفتگو کرنے لگے اس قسم کی گیارہ مجالس منعقد ہوئی کہ آپ نے اجمیر کی طرف روانہ ہونے کا اعلان کر دیا مختار اوشی تو آخیر آپ کے قدموں سے جدا ہی ہوتے ہی نہیں تھے انہیں تو شرف ہم رتابی سے مشرف ہونا ہی تھا اس کے علاوہ بھی کئی مجروں نے مطلب تعداد چالیس سے پہنچ گئی جب یہ چھوٹا سا کاروان چلنے لگا تو عثمان ہارون رحمت اللہ کے عطا کردہ تبرکات مختار کا سر پر تھے اللہ اکبر میرے کاروان حضرت خواجہ جی قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگائے سر و کندھوں پر اٹھایا یہ ہوتے ہیں اللہ پر توکل کرنے والے لوگ یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب سے آنے والے ریالوں کا انتظار کرتے رہے یا پھر اگر صدام کی طرف سے دھمکی آئے تو پھر امریکن فوجوں کو سعودی عرب بلا لیا جائے یہ نہیں ہوتا اللہ پہ توکل یہ یا بدیاکن سعین کی تعریفوں پہ یہ لوگ پورے نہیں اترتے ان کی تعریفوں کو کون پورے کرتے ہیں یہ اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پہ توکل کر کے نکل پڑتے ہیں جو, جو اپنے پیچھے مال گئی ان کو پروانی ہوتی ہے کہ کل کھائیں گے کیا راستے میں کچھ کھانے کا ملے گا راستے میں بارش ہوگی تو ہم نے پناہ کہاں لینی ہے راستے میں گرمی سردی بیماری ہزار قسم کی مصیبتیں ہوتی ہیں کیا ہوگا نہیں یہ اللہ کے توکل کرنے والے لوگ ہیں اسی کوئی جو ہے توکل تو اللہ کے لوگوں کے کون ہیں یہ اللہ کے نیک اور بزرگ برگزیدہ بندے ہی ہوتے ہیں جناب لوگ آج دعویٰ کرتے ہیں ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں کہ آپ امریکہ, امریکہ سے مانگتے ہیں اور پاکستانی جو وابی اور جو بنی جو وہاں سے سدر سے آنے والے ریالوں کو دیکھ رہے تھے اللہ نتی عثمان ہر رحمت اللہ علیہ تشریف لے آتے ہیں مین الدین ہم میں الوداع کہنے کے لیے آئے شاید پھر کبھی ملاقات نہ ہو ان الفاظ میں ایسی تاثیر تھی کہ پورا ماحول سوگوار ہو گیا کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس میں آنسو نہ ہو برسوں کا ساتھ چھوٹ رہا تھا یقین تھا کہ اب ملاقات نہ ہوگی اب واپسی کا کوئی سوال ہی نہیں تھا عثمان ہرون رحمت اللہ علیہ الوداع علی علی کہنے کے لیے قافلے کے ساتھ ساتھ چلنے لگے سب خاموش سر جائے چل رہے تھے جب قافلہ اس راستے پر پہنچا جو سبزوار کی طرف جاتا تھا تو آپ رک گئے سب کے لیے بارگاہ رب العزت میں دعا فرائی اور واپس لوٹ گئے موین الدین مڑ مڑ کر مرشد کو دیکھتے رہے پھر سبزوار کی طرف چل پڑے قافلہ منظروں پر مزے منظر طے کرتا ہوا چلے جا رہا تھا رہ پروانیرانوں اور جنگلوں کے بجائے ایسے راستے کا انتخاب کیے جو بستوں قصبوں اور باغوں سے ہو کر گزرتا تھا کیونکہ یہ سفر ریاضت اور مجاہدے کے لیے تلقین واس کے لیے تھا وہ باغوں اور شہروں میں ڈیری ڈالتے تاکہ مغلوق خدا میں نعمات تقسیم کرے جس طرح سے گزرے مسلمانوں کو سیدھی راہ دکھائے روس دو ہدایت کے چراغ روشن کرے علم و حکمت کے موتی نچھاور کرے یہ قافلہ جب کسی بستی سے گزرتا دیکھنے والوں کے ٹھٹ لگ جاتے ان لوگوں کو دیکھنے کی سہادت حاصل کرنے جو گھر بار عزیز اور اقارف کو چھوڑ دیا و شرق میں اللہ کے دین کے پرچم بلند کرنے جا رہے تھے موین الدین ان جمع ہونے والے لوگوں سے خطاب کرتے اپنے استقبال کرنے والے پر نصیحتوں کے پھول نچاور کرتے اور پھر آگے بڑھ جاتے سینکڑوں میں حق کے چراغ جلا دیے بنجر ذہنوں کو شاداب کر دیا مایوس دلوں کو پورا کر دیا یہ قافلہ سب جار بلخ اور عزمین سے ہوتا ہوا ملتان پہنچ گیا راستے میں جگہ جگہ قیام کرتے ہوئے یہاں تک آئے تھے یہاں پہنچ کر آپ نے اعلان فرمایا کہ وہ یہی قیام فرمائیں گے ملتان سے آگے مسلمانوں کی حکومت ختم ہو جاتی تھی گویا آپ اس دروازے پر آ کر رک گئے جہاں سے آگے آپ کے مشن کا آغاز ہونا تھا یہاں کم قیام کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آگے بڑھنے سے پہلے وہ اجمیر کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے اس کے علاوہ ہندو زبان بھی سیکھنا چاہتے تاکہ یہاں کے لوگوں سے ابلاغ یعنی مطلب ممکن ہو سکے جو گفت شنید ہوتی ہے ملتن ملتان اولیاء کی سرزمین ہے لاتعداد نظارات قدم قدم پر ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ان نظارات پر حاضری فیض و برکات کا حصول بھی ضروری تھا آپ کو ملتان میں قیام کے دو ڈھائی ماہ کا عرصہ گزر چکے تھے ایک دن بیٹھے بیٹھے اپنے مامو عبد القادر ضیلانی کو فرقرہ یاد آ جو انہوں نے ایک دن آپ سے فرمایا تھا اے مین الدین کی سرحد پر ایک شیر بیٹھا ہے اس سے ڈرنا ان سے مراد کون ہے کیا آپ کو پتا ہے اس شیر سے مراد کون ہے جو قرآن غسل اعظم رضہ نے خاج خاضر گاؤں کو فرمایا کہ ہن کی سرحت پر ایک شیر بیٹھا ہے اس سے مراد کون ہے اس سے مراد حضرت علی بن عثمان داتا گنج بخش حجیری سے جن کا ندار لاہور میں ہیں اللہ اللہ داتا گنج بخش غزنی پیدا ہوئے علم کی تشنگی بجانے کے لیے دور دراز کے علاقوں میں تشریف لے گئے تین صدم شائق مولیا کی تین, تین سو خدمت میں حاضر ہوئے اور علم و حکمت کے موتیوں سے بھامن بھرا والدین کی تربیت نامور اساتذہ کی تعلیمات اور مرشد کی قربت اور تربیت نے اللہ اللہ انعامات سے نوازا بادہ مرشد کے فرمان کے مطابق ہندوستان کا رخ کیا دوران سفر جہاں قیام فرماتی تبلیغ حق کرتے دور ہدایت کے چراغ روشن کرتے چار سو اکتیس کا چار سو پہنٹا سیزی میں اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ان کے وشال کو ایک صدی سے زیادہ عرصہ ہوا تھا کہ اللہ کے کور ولی مرتبان میں آ کر میں کر انہیں یاد کر رہا تھا اپنے مریضوں پر اجمیر روانگی کا ارادہ ظاہر کر چکے تھے کہ اچانک کی فکر یاد آ گیا ہند کی سرحت کا ایک شیر بیٹھا ہے اس سے ڈرنا آپ نے اجمیر والے اجمیر جانے کے بجائے اپنے مریدوں کے ہمراہ لاہور کا رخ کیا اور داتا صاحب کے مزار کے اگز پر پہنچ گئے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھ گئے کافی دیر تک کیا خبر کیا کچھ مانگ کرے اب اس شعر کو منائے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں था داٹا گنج کے پاؤں जाने جانے پر ایک ہجرا مبارک نماز فضر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت اس لہن سے فرماتے کے دور و دیوار جھوم اٹھے اسی حال میں ہاتھ نو ماہ گزر گئے قبر عماری سے کوئی آواز نہ آئی کوئی نشانی جیسی ظاہر نہ ہوئی جس سے معلوم ہوتا ہو کہ حاضری قبول ہو گئی آپ چالیس روز کے چلے میں بیٹھ گئے جب چل پورا ہوگیا تو مزار پاک کی طرف متوجہ ہوئے داتا نظر کرم فرمائے آپ بار بار یہی کہتے تھے لیکن کوئی جواب نہ ملتا تھا اس خیال نے پریشان کر دیا کہ شاید حاضری قبول نہیں ہوئی اس خیال کی آنے کی دیر تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہنے اچانک آپ پر ہوئی آواز آئی معین فرم جی حضور کیوں روتے ہو سرکار مجھے خیال آیا کہ شاید حاضری قبول نہیں حاضری قبول کی میں تو اس لیے جواب نہیں دیتا تھا تھانے ذرا کہ تمہارا قرآن پڑھنا مجھے بڑا بے حد پسند ہے آج سے تم ہند الولی ہو آپ نے ہند کی سرحد پر بیٹھے ہوئے شیر کو منا لیا تھا اللہ اللہ اللہ, اللہ یار کم از کم سبحان اللہ لکھ دیا کریں یہ اللہ کے نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے سبحان اللہ لکھا کرے جناب سبحان اللہ لکھا کرے کیسے لوگ اور کس گنج بخشے عالم نور خدا ناکارا پیر کامل کاملاندا رہنما پیران پیسا فرماتے ہیں کہ ہندی سرحد پر شیر بیٹھے سے ڈرنا پھر یہاں پر آ کر چلّا کاٹتے ان کو کہتے ہیں میں اس سے تمہیں جواب نہیں دیتا تھا کہ تم قرآن پاک جو پڑھتے مجھے بڑا بےحد پسند ہے جس انداز میں تم پڑھتے ہو خواجہ خواجگان نے ساتوں قسم کی زراعت کے ساتھ قرآن حفظ کیا تھا اور قرار کیا کرتے تھے خواجہ خواجگان ایک ماہ مزید لاہور میں گزارے اس دوران وہ اجمیر کے متعلق خبریں جمع کرتے رہے اللہ حضر اللہ حکمر اس دوران وہ کے متعلق خبریں جمع کرتے اس دوران آپ کو معلوم ہو کہ پرتھوی راج کے ملازم سپاہی مسلمان مسافروں کی تلاش میں ہے نظیمیوں کی پیشگوئی کی روشنی وہ ایسے درویش کو ڈھونڈتے پھر رہے جو پرتھوی راج کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا کو معلوم تھا کہ وہ درویش وہ خود ہے ختم قدم پر ان کی جان کو خطرہ ہے لیکن یہ بھی معلوم تھا کہ وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر اجمیر کا سفر کر رہے ہیں معمولی سپاہی ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے انہیں اجمیر تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا ضروری انتظامات کے بعد آپ اپنے رفقا انساتیوں کے ہمراہ اجمیر تشریف لے گئے روانہ ہو گئے پٹیالہ کے قریب پہنچ کر آپ نے پہلا پڑھا کہ بھئی آپ میں سے جو ہندوستان کے رہنے والے ہیں ان کو تو پتہ ہو ہوگا نا کہ پٹیالہ کون سی جگہ ہے اور وغیرہ وغیرہ شاید آپ لوگوں کو زیادہ مزہ آئے گا جو لوگ ہندوستان سے تعلق ہے شروع میں جتنے بھی ہندوستانی ہیں ویرانے میں آگ روشن ہوگی خیمے لگا دیے گئے عبادت و ریاضت میں رات بسر ہوگی راجا کے جاسوس جنگلوں ویرانوں میں جھانکتے پھر رہے تھے انہیں جب معلوم ہوا تو مسلمانوں کا بھیس بدلہ اور چہروں پر عقیدت کی پریشانی سجائے آپ کی خدمت پہ, پہ پہنچ گئے یہ با کسی بادشاہ کا دربار تو نہیں تھا کہ چھانبین ہوتی آپ کے مریدوں نے یہی سمجھے کہ علاقے کے عقیدت مند ہیں مسلمان ہیں حضرت قدم کی, حضرت کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے ہاتھوں ہاتھ خواجہ میندین کی خدمت پہ پہنچا دیے جب ان جاسوسوں نے آپ کو دیکھا اور فراہم کردہ تصویر سے ملایا تو پہچان لیا کہ یہی وہ درویش ہے جس کے بارے میں نجیوم نے پیشن گوئی کی ہے حضرت ہماری نصیت کے لیے ارشاد فرمائی ان لوگوں نے کہا خاجہ صاحب نے پہلے ہندوستان کی معاشرتی زندگی کا نقشہ کھینچا پھر کہ مسلمان انہیں ان کی ذمہ داریاں یاد دلائی کتاب و پہ چلنے کی ترکین فرمائیں یہ لوگ بڑے غور سے سنتے رہے بلکہ بعض لکھتے بھی رہے تاکہ عقیدت کا ڈھونگ پوری طرح رچایا جا سکے ان میں کو سن کر انہیں کامل یقین ہو کہ یہ وہ درویش ہے جس کی انہیں تلاش ہے اب وہ آپ کے قتل کی تدابیر سوچ رہے تھے میں سے ایک نے بڑھ کر بڑے ادب کے ساتھ اپنے کی کی یہ حضرت کرم فرمائیے ہمارے پاس ٹھہرئے تاکہ ہم بھی آپ کی برکشوں سے مستفید ہوں ہمارے ہوتے ہی اچھا معلوم ہے کہ آپ اسی رہنے میں قیام فرما ہو آپ نے مراقبہ کیا دربار رسالہ سے بشارت ہوئی ان لوگوں کی نیت بد ہے دغا فریب کرنا چاہتے ہیں ٹھہرنا مناسب نہیں واہ ایسے ہوتے ہیں لوگ جو آنکھیں بند کرتے ہیں اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پاتے ہیں ٹھیک ہے جی ایسے ہوتے ہیں لوگ لوگ آخر وادی کریں گے وجور ایسے ایسے کیسی مطلب کن جائروں سے وادشہ پڑ گئی اللہ حکبر یار میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے پتا اس سے پہلے روم میں سب لوگ جو ہیں تو وہ ریکارڈنگ پلے کرے تھے کوئی تھا نہیں تو اب بھی شاید ایک دو بندے ہیں تو کسی لائیو ٹاک کرنی ہوں یا کوئی موران صاحب آ تو مجھے پھر کہہ دیں ٹھیک ہے میں یہ پڑھ رہا ہوں آپ لوگ امید ہے کہ بور نہیں ہو رہے ہوں گے ٹھیک اللہ صالحین کا ذکر ہے اللہ کے نیک لوگوں کا ذکر ہے میرے آکر کا ذکر ہے کون ہے جس کا نام اس ذکر میں نہیں آ رہا تو امید ہے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہوگا آپ لوگوں کا شکریہ ہم عجرت میں ہیں رک نہیں سکتے آپ نے ارشاد فرمایا حضور ہم آپ ہمیں کیوں اپنے فیض سے محروم رکھنا چاہتے ہیں ہم تمہیں ہر جگہ سے فیض پہنچاتے رہیں گے آپ نے فرمایا اور فقاق کو سفر جاری رکھنے کا حکم دیا حکم ملنے کی ریئر کے ساتھ اپنے اپنا سامان سوروں پر اٹھایا اور تیزی سے چل دیے آپ کے روحانی رو جلال کا لال قاسر کہ لوگ منہ دیکھتے ہی رہ گئے کسی کو روکنے کی ہمت تک نہ ہو سکے سوچ سکے تو اتنا کہ با کوئی بات نہیں اگر یہاں سے بج گئے تو آگے قابو آ جائیں گے کافلا یوں اٹھ گیا جیسے یہاں کوئی آ کر ٹھہرا ہی نہ تھا دیکھیے باتیں اندازہ ہوتی ہیں کہ ہمارے لیے ان لوگوں نے کتنی تکلیفیں کاٹی اور ہم تک یہ اسلام کتنی آسانی سے پہنچا مطلب کس قسم کتنا آسانی سے ہمیں اسلام پہنچ گئے لیکن پہنچانے والوں کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اور ہم الحمد آج جو پیدا ہوئے تو مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو ان بزرگوں کی ان محنتوں ریاضتوں اور انہیں جو تکلیفیں کاٹیاں ہیں آج اس کا سمر یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان پیدا ہو گئے لیکن بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ حرامی نسل ہوتے ہیں وہ لوگ وہ جو ہے تو احسان مند نہیں ہوتے وہ لوگ اعلیٰ فرماتے ہیں نا تم پہ میرے آقا کی عیت ن سہی تم پہ میرے آنایت نحی ارے نجدیو کل میں پڑھا نے کبھی احسان گیا ن جم پڑھانی کبھی احسان گیا نعمت بانٹ تج جی ست ذیشان جی گیا شہادی محمد گوری نے غزل سے آ کر نہ صرف ملتان پر قبضہ کر لیا تھا بلکہ راجہ پرتوی راج کے مجبور قلعے بٹھنڈا آپ لوگ اتنی جانتے ہیں کہ بٹھنڈا کوئی علاقہ ہوگا ہندوستان میں کبھی اینڈ سے ایند بجا دی تھی اب وہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا شاہب الدین غوری غزنی واپس چلا گیا تھا راجا پتوی راج مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے بے تار تھا دن رات جنگ کی تیاری میں مصروف تھا عوام کو ایک ایک پار کی خبریں مل رہی تھی جنگ کے خوب سے افراتری گلی تھی موین رحمت اللہ علیہ اور آپ کے رفقائے حالات سے بے پرواہ جنگلوں کے آبانوں میں آزانے دیتے اللہ اللہ اللہ رقوع کرتے اجمیر شریف کے لیے دہلی کی طرف بڑھ رہے تھے اس کا مستقل قیام اجمیر میں تھا دہلی کو فرستان بنا ہوا تھا یہاں کے ہندو مسلمانوں کو منہ دیکھنا گناہ سمجھتے تھے او ہو, ہو نماز تو بڑی بات اذان کی آواز تک انہوں نے نہ سنی تھی ہر طرف کفر شرک اور بد پرستی تھی ایسے شہر میں اہل صفح کو پورا قافلہ لے کر پہنچنا موت کو دعوت دینا تھا لیکن آپ بے خوف خطر دہلی کی د... دہلی سے پہنچ گئی ہوتے اللہ کے توقع کرنے والے لوگ یہ نہیں ہوتے کہ صدام کی طرف سے دھمکی ملے تو پھر امریکہ سے اپنے فوجی اپنی حفاظت کے لیے سعودی عرب منگوا نجیوں یہ ہوتے ہیں لوگ. چند لوگوں کی تعداد میں جاتے ہیں, پوری سلطنت میں گھس جاتے ہیں اسی وقت یہ خبر, مل... خبر دہلی کا پہنچ گئی کہ شاہدین غوری اپنے لشکر کے ساتھ غزل سے نکل چکا ہے کسی وقت بھی وقت ہندوستان پہنچ جائے گا ادھر دہلی میں سراسیم بھی پھیل گئی کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا اس دھاپی نے سب کی بینائی چھین لی اور آپ کسی قابل ذکر مخالفت کا سامنا کیے بغیر دہلی میں داخل ہو گئے دیکھنا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی اور آپ نے اپنے حضرت شیخ رشید مکی کے مقبرے کے قریب ڈیرے ڈال دیے شیخ رشید مکی کوئی ہوں گے جناب چاروں طرف کو فرق اندھیرا پھیلا ہوا تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس اندھیرے میں کوئی مسلمان دین حق کی شما روشن کرنے آ پہنچائے اہل دلی کے دل تو اس وقت جب فضا اللہ ابر کی آواز گونجی کفار نے کافروں میں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی کچھ لوگ اس آواز کو خون لگانے کے لیے دوڑے کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ سب باندھے کھڑے کبھی جھکتے ہیں کبھی سجدے میں جاتے ہیں سامنے کوئی بت ہے نہیں ہے پھر یہ سدا کس کو کر رہے ہیں یہ لوگ ہوتے ہیں اللہ پہ توقع کرنے والے یہ نہیں کہ اپنے پیچھے آگے پیچھے امریکن کمانڈوز کھڑے کیے ہیں جی آپ لوگ ہماری حفاظت کریں بس اللہ پہ توقع کیا سدے کر رہے ہیں بازے پڑھ رہے ہیں قطع نظر اس بات کی کوئی لوگ ان کو آ کر نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کو مار سکتا ہے یہ ہوتے ہیں تبغل کرنے والے انہوں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے سب یہی کام تمام کر دے گی اس سال کا آنا تھا کہ ان پر نرزہ تاریخ ہو گیا قدم جہاں تھے وہی جم گئے ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہ رہی آگیز ہو کر سب کے سب واپس پلٹ گئے کچھ دیر بعد اذان کی آواز پھر بلند ہوئی کچھ لوگ نقصان پہنچانے کے وہاں پہنچے اس مرتبہ بھی یہی واقعہ پیش آیا جب بار بار یہی ہوا تو اپنی آگ میں خود جلنے لگے ان خطرناک لوگوں کو ان کے ہار پر چھوڑ دیا ایک دن سخت دل قاسم نے ہمت کر کے تیز دھار خنجر اپنے بغل میں چھپایا اور حضرت خواجہ کی خدمت میں ہار لیا نیت یہ تھی کہ اس طرح باتوں میں لگا کر آپ پر حملہ کر دے جب اسے خواجہ کی بارگاہ تک باریابی کا موقع مل گیا تو اسے یقین ہوگا اپنا ارادہ پورا کر سکے گا اللہ اللہ حضرت خواجہ معین الدین نے مومنانہ سراست سے اس کا ارادہ بھانگ لیا مسکراہ کر اس کی طرف دیکھا جس ارادے سے آئے ہو پورا کرو میری گردن حاضر ہے جب اس نے یہ سنا تو تھر تھر کھانپنے لگا بغل سے خنجر نکال کر پھینک دیا وہ خود آپ کے قدموں پر گر پڑا مجھے معاف کر دیں اپنے اللہ کے واسطے یہ ہوتے ہیں کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا ٹھیک ہے نا ہمارے دیشام بابا جی کے پاس بھی ایک آدمی ان کی انسلٹ کرنے آیا تھا خانوں کے جو تھا نا اپنے وقت کے خانوں کا وہ تھا باڈی گارڈ تھا, تھا. جس کو بھی دیشام بابا نے ایک تھاپڑا لگایا اسی کمر پر وہ بھی خانی مانی سب کچھ بھول گیا بابا کا مرید بن گیا اور بابا کے کا مرید بنا تو وہی خان آ کر اسی آدمی کے پاؤں دھویا کرتے تھے ہمارے <laughs> دشا بابو جی کا جب وہ مرید بنا تو جن کا باڈی گارڈ ہوتا تھا وہی خان ہسنا کے خان آ کر اسے ہاتھ پاؤں دھویا کرتے تھے تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا اٹھو آپ نے نہایت شفقت سے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا حضرت اب میں کہاں جاؤں مجھے تو اپنے ساتھ ملا لے حضرت خواجہ نے ان کی اس خواہش کا احترام کیا اس مشرف اسلام کیا وہ شخص اس وعدے کے ساتھ لوٹ گیا کہ وہ اپنے لوگوں میں خاموشی سے اسلام کی تبلیغ کرتا رہے گا اور جب تک حضرت یہاں مقیم ہے وہ ان سے فیض حاصل کرتا رہے گا اللہ اللہ آپ کے حسن سلوک اور اخلاق کریمانہ اور انداز عبادت نے اہل دلی کو دہلی کو متاثر کرنا شروع کر دیا اجمیت یعنی کی دور ہونے لگی اب اتنا ہو گیا تھا کہ آپ آزادانہ شہر میں گھومنے لگے تھے میل ملاب کے مواقع ملنے لگے تھے آپ کو یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ یہاں بہت جلد اسلام ٹھہر جائے گا لیکن آپ کو اجمیر جانے کا حکم ہوتا ہے یوں بھی دہلی میں زیادہ قیام خلاف حکمت تھی ٹھیک ہے حالات ایسے تھے کہ آپ الدین محمد غوری اور راجہ پرتھوی راج کی افواج کا ٹکراؤ کسی وقت بھی ہو سکتا تھا آپ یہ نوبت آنے سے پہلے دہلی سے نکل جانا چاہتے تھے اس روز صدر کی نماز کے بعد ادا کرنے کے بعد کچھ دیر میں کی صورت میں خاموش بیٹھے رہے پھر اچانک اپنے موری اور خلیفہ حضرت قطب الدین کو مخاطب کیا بیٹا قطب الدین فرماتے یا مرشد ہم آج اجمیر کے لیے روانہ ہو جائیں گے بہت بہتر حضرت میں تمہیں دہلی کی طرف دہلی میں چھوڑے جا رہا ہوں آج سے علاقہ تمہارا ہے حضرت آپ سے جدائی میل ملاقات اور خط و کتابت ہوتی رہے آپ نے الدین کی حالت کو دیکھتے ہوئے تسلی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں تمہارے ساتھ ہیں یہاں بہت جلد اسلام پھیلنے والا ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ پر نہیں پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا رہے کہ پھیلنے والا ہے یہ دن جاری ہو چکا ہے آرڈر ہو چکا ہے یہ اللہ کے نیک لوگوں کا اگر یہ حال ہے تو وہ سب سے نبی کریم آقا نامداز صلی اللہ علیہ وسلم جو جن کے لیے خاطر دونوں جہان بنے ہوئے ان کے علوم اور کمال کا پھر کیا مقام ہوگا لیکن اللہ معاف کرے ان واغیوں سے وعلیکم السلام کہ انہوں نے جو ہے تو ان کو بھی نہیں بخشا یہاں اللہ اللہ اللہ. <coughs> بہت جلد اسلام پھیلنے والے ہیں سلام السلام اس لیے یہاں تمہاری موجودگی ضروری ہے آپ بہتر جانتے ہیں حضرت قافلے میں چلنے کی تیاریاں ہونے لگی مختار کامد اللہ راضی مرشد تھے لیکن پھر بھی آپ کی حالت اس بچے کی طرح تھی جسے کسی نے اس کی ماں سے جدا کر دیا کافلے کے ساتھ بڑی دور تک چلے اور پھر مرشد سے بغر گیر ہو کر واپس لوٹ گئے دہلی سے اجمیر تک یہی نظر آیا کہ جنگ کو خوف لوگوں پر مسلط ہے ہر طرف نفسہ نفسی پھیلی ہوئی ہے لوگ اتنے خوف زدہ تھے اور اپنے بچاؤ کی فکر میں لگے ہوئے تھے کہ کسی کی توجہ اس طرف نہ ہو سکے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس طرف جاتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان سے کوئی کام لیتا ہے تو اس کے لیے راستے ہی بنانے شروع کر دیتا ہے یہ ہوتی ہے توکل تو اللہ جاتے جاؤ اللہ تبارو کا تعالیٰ خود ہی راستے کھولتا جائے گا اچھا جس میں آپ کی بادمی قوت کا بھی دخل تھا کہ لوگ انہیں دیکھتے تھے اور کوئی توجہ نہ دیتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لوگ انہیں دیکھتے تھے اور کوئی توجہ نہ دیتے تھے کہ ورنہ کسی دنیاوی ہتھیار کے بغیر اتنے بڑے قافلے کا نقصان اٹھائے بغیر گزر جانا ممکن نہیں تھا یہ قافلہ اجبیر میں داخل ہوا تو ہر طرف کلبلی مچی ہوئی تھی لا لشکر کے ساتھ قلعہ بٹنڈا کی تصویر کے لیے نکلا ہوا تھا دوسری طرف شہاب الدین غوری ہوا کے دوش پر سوار چلا آ رہا تھا یا آپ کے یہاں پاکستان میں جو گوری میزائل ہے نا وہ انہی حضرت کے نام کی نسبت سے اللہ کیسے لوگ ہیں اللہ یہ اج میر میں داخل ہوا تو ہر طرف خربلی مچی ہوئی تھی راجہ پیتوی راج اچھا وہ اجمیر میں لوگ سہمے ہوئے آپ کے ساتھ اجمیر کی سڑکوں سے گزرے تھے لیکن کسی کو پوچھنے کی ہمت نہ تھی میں ٹھیک ہوں امین انکل آپ ادیس سے پوچھے آپ کو شہر میں داخل ہوتے ہی بڑے بڑے مندر نظر آئے ان بندروں کے بتوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ بت شکن زہر میں داخل ہو چکے ہیں شہر میں داخل ہونے کے بعد یہ سوال درپیش ہے کہاں قیام کیا جائے آپ کسی مناسب جگہ کی تلاش میں آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک مندر کو دیکھ کر حیران رہے گی یہ شہر کا سب سے بڑا مندر تھا اور مہاراجا مہارانیوں اور رانیوں کے لیے مخصوص تھا غریب غربا یہاں قدم نہیں رکھ سکتے تھے اس مندر کے ساتھ یہ ایک تالاب تھا جس کا نام کیا تھا انا ساگر یہاں کرامات ابھی شروع ہو جائیں گے انا ساگر کے قریب ذرا فاصلے پر گھنے سائیداد رکھتے آپ کو مقام پسند آئے ریہ آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالنے یعنی پڑاؤ ڈالنے کا راجا اپنے ساتھیوں پر ظاہر کر دیا ہم یہاں قیام کریں گے یہاں سے مندر بہت قریب ہے ہم سب کی نظروں میں آ جائیں گے سورج اگر نظر نہ آئے تو اسے سورج کون کہ خواجہ صاحب کو کہتے ہیں کہ سرکار ہم سب کی نظر میں آ جائیں گے سر سرکار فرماتے کہ سورج اگر نظر نہ آئے تو اسے سورج کون کہے یہ ہندوؤں کو کوئی مقدس تالاب معلوم ہوتا ہے یہاں ہندو نہانے کے لیے آتے ہوں گے ہماری موجودگی ان پر شاخ گزرے گی خواجہ صاحب فرماتے اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا خواہجہ نے جب آپ کا اثرات دیکھا تو درختوں کے سائے میں سامان اتار دیا انا ساگر کا تالاب سامنے تھا نماز کا وقت کری تھا. مسلمانوں نے اللہ اکبر ساگر کے پانی سے کیا, کیا نا؟ کر اللہ اکبر. اللہ اکبر کی دل نواز بلند ہوئی اوہ اوہ اوہ. کتنی بڑا رسک ہے کتنا بڑا رسک ہے کوئی امریکن کمانڈو کے پیچھے نہیں ہے کوئی سعودی ریال ان کے پاس نہیں تھے جناب کوئی نجید یہاں پر نہیں تھی اللہ کے توکل کرنے والے لوگ نکلے ہوئے تھے مندروں کی گنڈ سوا کوئی آواز اب تک یہاں سنائی نہیں دی تھی آوازی بھی تھی اور لوگ گھروں سے نکل آئے دکانوں سے طرح کہیں سے مسلمان گھس آئے چلو چل کر دیکھتے ہیں لوگوں نے کہا اور طرف چل پڑے ابھی آزان کی آواز آئی تھی قریب پہنچے دفتوں کے تلے کچھ لوگ عبادت کر رہے تھے ایک نورانی چہرے والا سب سے آگے کھڑا ہے یہ تو وہی شخص لگتا ہے جس کی پیشن گوئیوں نے کیٹ ہوئی ہجوم میں سے کسی نے کہا اور پھر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی شام کا دھن لگا چار آتا پریتوی راج کے ملازم چرواہے اونٹ لے کر آگے انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ پہلے ہی درختوں کے نیچے بشیرا کیے یہ چرواہے حضرت خواجہ دین کے پاس آئے یہ جگہ فوراََ خالی کر رہا ہوں. کیوں یہاں ٹھہرنے میں کیا برائی یہاں پریتوی راج کے اونٹ بیٹھے گی یہاں سے وہاں تک زمین پڑی ہے کہیں بھی بیٹھا دو نہیں وہ یہی بیٹھیں گے ملازم نے ڈانٹ کر کہا اب کے تیور بگڑنے لگے لہٰذا آپ نے سے کہ سامان اٹھالو. ہم ذرا ہٹ کر بیٹھ جاتے ہیں یہاں کے اونٹ بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھے رہنے دو اس فکر میں بڑی بات ہے جناب اس فکر کی طرف غور کریں سر یہاں پر راجہ کے اونٹ بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھے رہنے دو آپ اپنے ساتھی کو لے کر انا ساگر کے کنارے پر چلے گئے دختوں کے طرح بیٹھ گئے اونٹوں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیاں بجتی رہی کافلے والے رات در اللہ کی عبادت میں مصروف رہے ذرا دیر کو سب نے آرام کیا اور پھر نماز فجر کے لیے اونٹ بیٹھے ذرا دن چڑھا کے چڑواہے آگے مقام میں میں کچھ گاتے جا رہے تھے درختوں سے بندی اونٹوں کی رسیوں کو کھود جائے تھے رسیاں تو کھل گئی اللہ اللہ جب وہ اونٹوں کو اٹھانے لگے تو وہ اونٹ اٹھنے میں ناکام تھے جناب وہ اونٹ نہیں پا رہے تھے اونٹ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے خواجہ صاحب نے کیا فرمایا تھا کہ یہاں پر خواجہ کے اونٹ بیٹھیں گے تو ان کو بیٹھا رہنے دو اب وہ اونٹوں کو اٹھا رہے ہیں لیکن اونٹ نہیں اٹھ رہے کرامت دیکھے اللہ کے نیکل ہوگی جی. آج انہیں کیا ہو گیا اونٹ تو ہمیں دیکھتے ہی اونٹ بیٹھتے تھے انہوں نے پھر کوشش کی مگر بےسود پریشانی ان کے چہروں سے آیا ہوگی ادھر ادھر دیکھ, دیکھ رہے تھے کنٹوں کو ڈانٹ رہے تھے बने مار رہے تھے مگر وہ پتھر کے بنے بیٹھے ہوئے تھے حالانکہ زندہ بھی تھے اور گوشت کے بھی تھے یہ سب جادوگر کی چارواہے نے کافی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کرم اس کے ساتھ بدتمیزی ب... بولے بھی بڑی بدتمیزی سے تھے یہ تو پھر بہت بڑا جادوگر ہوا دیکھتے نہیں اونٹ اٹھنا ہی بھول گیا کیا کریں کرنا کیا ہے اس جادوگر بھول پیاس مر جائیں گے وہ چرواہا ساگر کے کنارے آئے اور وہ موین الدین سے معافی مانگی جب آپ نے معاف کر تو ان کی ہمت آپ واپس اپنے جا کر اپنے جادو واپس لینے اور ہمارے اونٹوں کو اٹھیں گے ہم مسلمان ہیں ہمارے جادو سے کوئی واسطہ نہیں مویندین نے فرمایا یہ اونٹ اللہ کے حکم سے بیٹھے اور اسی کے حکم سے اٹھیں گے تو پھر اپنے اللہ سے کرو کہو کہ ہماری تو نوکریاں ورنہ تو ہماری نوکری سے نہیں جائیں گے تم واپس جاؤ اللہ کے حکم سے اٹھ جائیں گے وہ باہر اور واپس آگے اونٹ, اونٹ انہیں دیکھتے ہی اٹھ گئے جیسے پہلے اٹھ جایا کرتے تھے اللہ اللہ ان چرواہوں پر آپ کی اس کرامت کا بڑا اثر وہ اونٹ لے کر جدھر سے گزرتے گئے یہ جی واقعہ بیان کرتے جاتے تھے یہی چرواہے جب شام کو وہ اپنے اونٹ باندھنے آئے تو لما اللہ ان کے دل میں خیال ہے کہ کچھ دیر ان فقیروں کے پاس بھی بیٹھا جائے بڑے ادب سے آئے اور سر جھکا کر کے پاس بیٹھ گئے اچھا ہوا تم آ گئے اس لیے کہ نیک لوگوں کی سوبت نیکی سے بہتر اور برے لوگوں کی سوبت بدی سے بدتر ہے کی علامت یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا رہے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کو مقبول ہونے کو امیدوار رہے اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اس کو استدراج کرتے ہیں ہمارے آج کل کچھ لوگ ہوتے ہیں نیک لوگوں کو ڈھونگ رکھاتے رہتے ہیں برے نام بنے ہوتے ہیں لبادہ انہوں نے اوڑا ہوتا ہے تو اس کو استدراج کہتے ہیں کہ وہ گناہ کرتے رہتا ہے لیکن وہ پھر بھی اس کو اپنے گناہ نظر نہیں آتے لوگوں کو گناہ ان کو نظر آتے ہیں وہ کہتا ہیں جی میں تو بڑا نیک بندہ ہوں مہیندین ان چرواہوں سے بات کر رہے تھے آپ مسلمان ہیں ہماری ذات کے نہیں ہیں پھر بھی ہم نے, آپ نے ہمیں اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت کیوں دی ہمارے مذہب میں ذات پات کی تفریق نہیں سب اللہ کے بندے ہیں آپس میں سب برابر ہیں آپ اللہ کے بندے ہیں ہم تو دنیادار چروائے ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہم تم اس سے بہتر ہو بتوں کی پوجا چھوڑ دو ایک اللہ کی عبادت کرو تم ہم سے بہتر ہو جاؤ وہ سب حیرانی سے سن رہے تھے ان باتوں میں نہ کوئی پیچیدگی تھی نہ کوئی ہیر پھیر انہیں کی انہیں کی زبان میں باتیں ہو رہی تھی خواجہ صاحب کا لہجہ بھی شگفتہ اور دل موہ لینے والا تھا عروط تھا متقبر انہیں ایسا لگا جیسے اپنے ہی جیسے کسی آدمی سے بات کر رہے تھے جب جانے کے لیے اٹھے تو خواجہ صاحب نے کھڑے ہو کر ان سے مسافر کیا آپ مسلمان ہو کر ہم سے ہاتھ میں لا ہیں یہ ہوتے ہیں اخلاق کریمانہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت بلند تھے انکا الآلہ خلوطن عظیم قرآن کہتا ہے کہ انقا اللہ خلوطن عظیم سرکار صلی اللہ کے اخلاق بہت عظیم ہے ٹھیک ہے سب سے سرکار جن کو کہتے ہیں اللہ کے محبوب کا محبوب ہے خواجہ اگر وہ پھر کسی کو اپنا محبوب کر دیتے ہیں اپنا ہند نائب کر دیتے ہیں تو ان لوگوں کے پھر اخلاق کریمانہ کیوں نہ ہوں گے ٹھیک ہے اور ہم تو مسلمان ہیں عاشق رسوم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم لوگوں کے اخلاق کریمانہ کیوں نہیں ہے یہ ہم اپنی زندگیوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے ہم میں وہ خصوصیات کیوں نہیں آتی کسی حد تک تو آئیں اس کے ایک جھلک تو نظر آئے کی ڈپٹ تو ہو کسی حد تک کچھ تو ہو نا ہائے ہائے ہائے ہم انسان بھی تو ہیں جب وہاں سے ہوئے تو راستے بھر خالی سب کی باتیں کر رہے تھے ان کے اپنا مذہب کے ہندو پنڈت اپنے پاس بیٹھنے تک نہیں دیتے تھے اونچی ذات اور نیچی ذات کی تفریق کو ہم دیکھ رہے تھے ان درویشوں کے اخلاق نے بے حد متاثر کیا ان کے دل میں جو خوف سا بیٹھا ہوا تھا نکل گیا اب وہ جس سے بھی ملے ان درویشوں کے خود اخلاق کے قصے بڑا چڑھا کر بیان کی ان کرواہوں کی ہر شام خواجہ صاحب کے ساتھ گزرنے لگیے بات ہوتی ہے جی جو ایک بار آگے پھر وہ جب جہاں کیا کہتا ہے جی شمع روشن ہوتی ہے تو پروانے خود بخود وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں جناب کہ جناب اللہ حافظ جی ان درویشوں کے اخلاق نے انہیں بہت متاثر کیا ان کے دل میں جو خوف سا بیٹھا تھا نکل گیا وہ جس سے بھی ملے ان درویشوں کے اس اخلاق کے قصے سے چڑھا ہر ملاقات میں ایک نیا تاثر لے کر اڑتے جس سے جن فقیروں کی تعریف کرتے اس کے دن میں ملاقات کا شوق پیدا ہونے لگتا اللہ اللہ کوئی اس بات پر حیران تھا کہ کوئی ایک فقیر نے راجہ کے اونٹ بٹھا دی جی. کوئی اس بات پر حیران تھا کہ مسلمان ہو کر ہندوؤں کو اپنے پاس بٹاتے ہیں ایک ایسے معاشرے میں جہاں چھوت چھات کا نظام ہے ذات پات کی تفریق ہے نچلی ذات کے ہندوؤں کو اونچی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ عبادت تک کی اجازت نہیں تھی غریب اور امیر کی تفریق تھی خواجہ صاحب کے اس اخلاق پر سب کو حیرت ہوئی کوئی دیکھنے پہنچا تھا کہ وہ کیسا فقیر ہے جس کے ایک اشارے پر اونٹ بیٹھ جاتے ہیں بعد لوگوں کو پریشانی مصیبتوں نے ابھارا کہ وہ دعا کے لیے فقیر کے پاس جائیں کسی نہ کسی طرح عوام کا رخواب کی طرف ہو گیا جب اللہ کسی کو کسی کام کے لیے منتخب کرتا ہے تو اس کے لیے وسیلہ کا کر دیتا ہے آسانیاں فرما دیتا ہے ان میں زیادہ تر تعداد غریبوں اور ذات کے ہندوؤں کی معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہیں تھی لیکن جب وہ غریب نواز کے ڈیرے پر پہنچے تو انہیں عزت و احترام سے بٹھایا جاتا ان کے دکھوں کا مزاوع کیا جاتا ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ کہا جاتا دعاؤں میں تاثیر تھی جب لوگوں کے کام ہونے لگے تو لوگوں کا احتقاط بھی بڑھنے لگا اب تک وہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے لیکن جب قریب آئے ان پر حقیقت روشن ہوئی تو نفرت میں بھی کمی آئی باد متاثر ہوئے کہ مشرف اسلام ہو گئے پھر یہ تعداد بڑھنے لگی جو کام بادشاہوں کی تلواروں سے ممکن نہیں تھا دربار کے ایک فقیر نے کر ڈالا اللہ اللہ اللہ, اللہ پنڈت اور پوروہت تو یہ سمجھ رہا تھا کہ مسلمان فکیر آیا ہے کچھ دن ٹھہرے گا چلے جائے گا لیکن جب اس قدم کی جمال لیا اور نوبتی آگے بہت سے ہندو اپنے مذہب تر کر کے نیا دین قبول کرنے لگے تو ایوانوں میں ہلچل مچ گئی جوگیوں کی کٹیاؤں میں زنزر آئے گا یہ کی باتوں میں آگے تو ہماری کون سنے گا ہمیں پوجا پاٹ کے لیے کون بلائے گا چڑھاگے کون چڑھائے گا جوتا ہمیں شراب دیں گے شراب نہیں تو شراب مطلب عذاب جوتا جو ہے نا وہ دیوتاؤں کو تو چھوڑا راجا جب جنگ سے واپس آئے کو تو چھوڑو جب راجہ جنگ سے آئے گا ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا مختلف مشورے ہوتے ہیں تمام پنڈت بڑے مندر میں موجود تھے اس مصیبت سے اجازت حاصل کرنے کے لیے تقبیر ترکیبیں سوچ رہے تھے آخر آیا کہ ان فقیروں کو اجمیر سے نکال دیا جائے انہوں نے کو مہیندین کے پاس پی جگہ چھوڑ کر چلے جائیں اجمیر میں آپ نہیں رہ سکتے اور نہ ساگر سے پانی بھی نہیں لے سکتے اور کرامت آنے والی جناب سنیں سبھی لوگ اس تالاب سے پانی لے جاتے تھے اگر تھوڑا پانی ہم استعمال کر لیتے تو کسی کا کیا نقصان ہے وہ لوگ ہمارے دھرم کے ہیں یہ پوتر یعنی پنجل ہے پانی ہے تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے جب بحث تول پکڑنے لگی تو مجھے بین تشریف لائے صرف ایک مشکیزہ پانی لینے کی اجازت دے دو اس کے بعد ہم تم سے پانی نہیں مانگیں گے سنیں جی یہ اللہ کے نیک بندے کی کرامت آ رہی ہے ٹھیک ہے ایک مشکلہ لے لو اس کے بعد اجازت نہیں ہوگی پروہت نے آگے بڑھ کر کہا آپ نے خادم کو اشارہ کیا کہ مشکیزہ لا کر ایک, ایک مشکلہ پانی لے لو ہم خادم مشق لینے چلے گا کو تمام پروخت خوشی خوشی واپس چلے گئے راستے میں باتیں کرتے جا رہے تھے کہ ایک مشکی کتنے دن چلے گا پیاسن کرے گی تو خود بخود بھاگ جائیں گے رات بیچ میں تھی دوسرے دن ہندو خوشی سے ناچتے گاتے بچاتے اپنے گنا دونوں کی طرف روانہ ہوئے دل میں سوچے جاتے تھے کہ اب تک ایک مسلمان فقیر بھاگ چکے ہوں گے یہ ہندوگر کے قریب پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران ہے تالاب بالکل سوکھا پڑا ہے پانی کہاں چلے گا یہ کوئی یقین آنے والی بات تھی نہیں شور مچاتے واغیلا کرتے بستی کی طرف بھاگے. اناس آگر خوش ہو گیا کترا پانی بھی وہاں نہیں فقیروں نے سارا پانی چرا لیا یہ خبر ایسی تھی کہ جس نے سنی کے لئے کی طرح بھاگا. اجمیر اور ہندوگر جمع ہو گئے لوگ اداس اور افسردی نظر دیکھے جو اطمینان سے بیٹھے ذکر عبادت میں مشغول تھے تھوڑی دیر میں راجا کے افسران بھی وہاں پہنچ گئے انہوں نے سوکھے ہوئے تالاب کو دیکھا اور پھر دور بیٹھے فکیروں کو دیکھا ساری بات سمجھ میں آ گئی انہوں نے بھپرے ہوئے مجموعہ کو سپاہیوں کے ذریعے وہی روکا اور خواجہ خدمت کی اور آپ نے نہایت احترام سے بتایا کیسے آنا ہوا بابا جی اناج ساگر کا پانی خشک ہو گیا ہے اللہ اللہ تمام لفظ سخت پریشانی میں معلوم ہوا ہے کہ یہ کیوں ہوا اب آپ پر کوئی پابندی نہیں جتنا چاہے اچھا پانی استعمال کریں ہم نے تو آپ لوگوں کی یاد سے ایک مشکیزہ پانی لیا تھا وہ پانی ہم آپ کو لوٹا دیتے ہیں آپ نے فرمایا اور خادم کو حکم دیا اللہ اللہ اللہ اللہ ہائے ہائے ہائے. خادم نے پانی سے بھرا مشکیزہ اٹھایا اور لے جا کر انا ساگر میں ڈنڈیل دیا ایسا لگتا تھا کہ جیسے پورا تالاب اس سے ایک مشکیز میں بند ہو گیا تھا مشقجا کا پانی اونڈیلتے ہی اناساگر میں پانی بھرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے تالاب کا پانی کناروں کو منہ چننے لگا لوگ تالے بچانے اور شور مچانے لگے کئی ایک نے دن نے ہو مہاراج کی نارے بلند کی کوئی روم میں ہے جناب <coughs> روم میں کوئی بھائی ہے بس ہو گئے جناب کوئی انکل ہے روم میں مشکیجا بھرنے سے بھی برا خالی کر دیا تھا خارجہ صاحب نے کتابوں میں آتا ہے کہ ماؤں کی جو بچوں کو جو مائیں دودھ پلاتی تھی وہ دودھ بھی خشک ہو گیا تھا اجمیر میں ایسی بھی روایت ملتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجمیر کے خواجہ نے عجب بات کہی ہے اسلام کی بنیاد حسین ابن علی ہے یہ ایسی کرامتی جو تقریبا پورے اجمیر کے سامنے ظہور ہوئی تھی سب نے اپنی آنکھوں سے تالاب کو بڑھتے ہوئے دیکھا تھے ان کے دن میں اپنے مذہب کی طرف سے ہٹنے لگے تھے شکوک و شبہات میں بھی وعلیکم السلام شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے بعض میں ہمت کی اور خواجہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا جنہوں نے اسلام قبول لیے وہ بھی متاثر ضرور ہوئے اتنا ضرور ہوا کہ وہ بھی حضرت خواجہ کو اپنا ہمدرد سمجھنے لگے اور ان کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے ترائن کے مقام پر شاہبدین گوری اور مکمل گوری کے ساتھ, آئے تھے الدین غوری کے ساتھ خلجی غوری اور عمرہ آئے تھے راج کے بر کے کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا ہندو دھرم کی بکا کا سوال تھا میں سے ہر ایک مارنے مارنے پر تلا ہوا تھا دوسری طرف شہابین غوری کا لشکر بھی ہندوستان میں دین اسلام کے جنگ لڑنے کا جذبہ دل میں لے کر آیا تھا آغاز دونوں ایک دوسرے پر چڑھ کر عملے کیے پورا دن گزر گیا ایک سپاہی کے قدم بھی اپنی جگہ سے نہیں رہتے دوسرے دن بھی جنگ کا نقشہ ہی رہا دونوں طرف کی فوجیں نہایت پامردی سے لڑ رہی تھی دن بھر جنگ جاری رہتی شام کو کسی نتیجے کے بغیر تلواریں نیام میں چلی جاتی کبھی ایک کا پل بازی ہوتا کبھی دوسرے کا کب. کبھی اسی کہتے دن گزر گئے تو شاہبدی اوری کے ساتھ آئے گی عمران میں بدلی کے آسار ظاہر ہونے کے سوچ کے شاہبدین کے ساتھ چلے آئے تھے کہ ہندوستان ترانوالا ہے جنگ کا فیصلہ ہوتے ہی خوب مار دولت ہاتھ آئے گا لیکن راجا کی اس جی کھول کر دعیت دے رہی تھی لہٰذا جنگ کا فیصلہ گلتی ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا مسلمان کی اس بدلی کو اسی رائے محسوس کے لئے اس کے حوصلے بڑھ گئے اس کے سپاہی نے تابڑت ہم نے شروع مسلمانوں کے قدم بالکل ہی اکھڑ گئے شکست کے بادشر منڈلانے میں شاہدین گوری زخمی ہو گیا اسے اپنے سرداروں پر اعتماد نہیں رہتا اس لیے اسی میں آفیت جالی کے فی الحال قلعے کا دفاع چھوڑ کر غزنی واپس لوٹ جائے یہ فتح بھی کرے گا تو پھر کیسے کرے گا یہ بھی آگے آئے گا جناب اللہ حبر اللہ نے وہ کرنا ہے نا جناب میرے معیندین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہے تو اسلام کا نام روشن کروانا ہے تو اس کے لیے تو کوئی وسیلے بنیں گے کوئی حالات بنیں گے کوئی واقعات بنیں گے آج بھی ہندوستان کے پاس جو میزائل ہیں ہیں اور ہمارے پاس صابودین گوری ہے کیا بات ہے جی اجمیر کے خواجہ نے عجب بات کہی ہے اسلام کی بنیاد حسین ابن علی ہے اچھا جی ہاں ہا راستے اچھا پھر وہ واپس اجمیر واپس اجمیر آ گیا راجا پریکیتا واپس اجمیر آ گئے اور رزنی جو ہے تو شاہبدین غوری رزنی چلے گئے راستے پر اس کے نام کی جی کار ہوتی رہی جس طرح سے گزرا ہندو نے کسی اوتار کی طرح اس کے استعمال کیا کے اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اجمیر کو دلہن کی طرح سجا دی گیا جب وہ اجمیر میں داخل ہوا مندروں میں گنڈیا اور سنگ بج رہے تھے گیندے اور گلاب کے پھول سڑکوں پر بکھرے ہو پڑے تھے کوٹے ناریوں سے اور گلیاں جھنڈیوں سے سجی ہوئی تھی راجا جو ہی اجمیر میں داخل ہوئے محل میں جانے کی بجائے ناساگر قریب بڑے مندر میں پہنچ گیا تاکہ دیوتا اس ہو ابھی اس مندر میں قدم رکھا ہی آسان کی آواز آ اس کی سماج سے ٹکرائی یہ کیسی آواز ہے اجمیر میں آزان کی آواز اسے قریب کھڑے ہوئے اپنے آ... اپنے عمال سے پوچھا مہاراج کو دنوں میں سے ایک فقیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر ٹھہرا ہے میں کچھ دیر اجمیر سے باہر کہہ رہا یہاں کا نقشہ ہی برس گیا اس مسلمان فقیر کی اتنی ہمت وہ اتنا برہم تھا یعنی اتنا غصے میں تھا کہ پوجا پاٹ بھی بھولیا گیا الٹے قدموں مندر سے نکل گیا ہاتھی پر بیٹھ کر سیدھا اپنے محل پہنچ گیا امال یعنی اور امرا ہاتھ باندھ کر حاضر ہو گئے مسلمان فقیر کو اجمیر سے فوراً نکال دو میں ایک پل کے لیے اس کو وجود برداشت نہیں کر سکتا مہاراج ابھی اتنا آسان نہیں رہا کیا مطلب شاہبدین غوری کو فرار ہونے پر میں نے مجبور کر دی یہ فکیر کی گنتی میں مہاراج شاہ کی بات ہو رہے اور فقیر لوگ ہیں دلوں پر حکومت کرتے ہیں ان فقیروں نے عوام کے دل جیت لیا اگر کوئی اس سے نقصان پہنچائے تو عوام بٹ کھڑے ہوں گے میرے تلوار ہر بغاوت کو کچل دے گی مہاراج بدھی سے کام لے پنڈت نے کھڑے ہو کر کہا کوئی ایسا طریقہ اختیار کیجیے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے میرا کام تلوار چلانے بدی تم استعمال کرو پھر یہ کام ہم پر چھوڑ دیجیے ہم اسے ہاں نکال کر دم لیں گے لیکن ٹھیک ہے تم جو کر سکتے ہو کرو اس پنڈت نے ملاقات کی اور مشورے سے, نواز سے رہتا ہے. یہ کہ پہلے عوام کے قرض کو کم کیا جائے ایک طرف یہ بات پھیلا دی کہی کا جاسوس ہے دوسری طرف ہم نے کچھ کو اس کام پر متعین کی درویش ان کے ساتھ خامیہ تلاش کریں اور راجہ کو بتایا تاکہ ان کے خامیوں کو عوام کے پھیلایا جائے ٹھیک ہے اس حکم کو سنتے ہی ملازم ادھر ادھر پھیل گئے کچھ نے یعنی یا اختیار کے روپ کر آپ کے پاس وقت بسر کرنے لگے کبھی کوئی رات کو بھی وہیں رک جاتے تھے ان لوگوں نے شب و روز میں کوئی... کوئی بھی ایسی بات نہیں دیکھی جو آداب اخلاق کے مناسب اللہ کے نیک بندوں کی زندگیاں کھلی کتاب کی طرح بےحدہ گوئی تو گجا کھل کر کہہ کے بھی نہیں لگتے تھے زیادہ تر وقت کے بعد میں گزرتا تھا کہیں تلاوت کی آواز عجب. کوئی نواز سے کر کبھی اری ہلکا باندھے بیٹھے تھے خواجہ بزرگ حکمت دانائی کے موتی نچاور کر رہے تھے ان لوگوں کے دلوں میں جو زہر بھرا گیا تھا اس صحبت رفتہ رفتہ زائل ہونے لگا دنوں کے پتھر سے اللہ الٹا اثر ہونے لگی ان پر سے پتھر چشمے کے دن آ گئے جلبوں کے سوکھے درخت بر لانے لگے نفرت کی جگہ خاموش محبت میں لی ایک دن محفل سجی ہوئی تھی باہر چاند کی چاندنی پھیلی ہوئی تھی خیمے کے اندر باتوں کی روشنی سب, بھی بھی سب و و تھی سب محدت بیٹھے خواجہ تلقیر میں مشغول تھے آدمی نے فرمایا درویش ہوا ہے کہ جس کے پاس جو بھی حاضر لے کر آئے تو اسے خالی ہاتھ واپس نہ کرے اور پھر آپ نے حکومت کے اشخاص کی طرف متوجہ کر اگر آپ کی کوئی حاضر ہو تو بتائیں یہ حضرات اس نرم سلوک کو دے کر اپنا راز روشی کا رکھ سکتے حضور ہمیں آپ کی خامیاں تلاش کرنے پر معمور کیا گیا تھا لوگوں نے بیک زبان کہا اگر کوئی خامی نظر آئی تو ہو تو ہم بتائیں تاکہ اسے دور کرنے کی کوشش کریں آپ نے ان کے انداز میں کہا کہ ان کی آنکھیں کھل گئی لوگ کس مٹی کے بنے ہوئے راز کھل جانے کے بعد ہی کے شاہدہ تک نہیں انہوں نے سوچا سب کے سب آپ کے پاؤں میں گر پڑے حضور ہم اسلام لیا ہمیں قبول کر لیجیے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی آئے پیشک یہی سچا مذہب ہے ہم اب تک اندھیروں میں بٹک رہے تھے آپ نے ہمیں روشنی دکھائی یہ ایسا ظرف تو ہم نے بادشاہوں میں بھی نہیں دیکھا تھا جیسا جس کا مظاہرہ آپ نے کیا آپ نے اٹھایا سفر کے کمر پر ہاتھ تم بھی اپنے اسلام کو ظاہر مت کرنا ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یہ دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں آتے جاتے رہنا یہ بھی حکمت سے کام لے رہے ہیں خواجہ خاج شرمندگی ان کے چہروں سے, سے باہر نکل گئے یار آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے مجھے تو پتا نہیں میں کتنی دیر سے پڑھا ہوں مجھے تو سمجھ نہیں پڑی آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے جناب کسی بھائی نے کوئی اور بات کرنی ہو تو بتائیں مطلب میں تو واندہ آدمی ہوں فارغ آدمی ہوں بھائی کوئی بات اور کرنی ہے تو ضرور کریں کوئی سوال پوچھنا ہے اسی طرح سے تو ضرور پوچھیں آ کے ساتھ ساتھ ہم مطلب ان بھی رہیں یہ نہ کہ سب لوگ سوئی ہی گئے سو تو چکے ہیں زیادہ لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ باقی سب بھی سو جائے سنی مسجد صاحب السلام وعلیکم آپ روم میں جشیر چکے ہیں سنی مسجد بھائی آپ ہیں روم میں کو سلام مجھے سمجھ نہیں پڑتی میری ونڈو جو ہوتی ہے مینیمائز ہوتی ہے جی جی سنی مسلم بھائی السلام علیکم کیسے ہیں آپ حضرت میں میں اصل میں... ہوتی ہے. آ... میری ہوتی ہے وہ ہوتی ہوتی ہے ہے میری میکسیمم منیمائز منی... ہوتی ہے تو اس سے مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ نیچے کون لوگ مطلب روم میں آ رہے ہیں نا تو کیسے ہیں حضرت آپ میزاج اور حوالہ خاجے خواجگ کی تھوڑی سی سوانے پڑ رہا تھا میں آپ کے جو سوانح مبارکہ ہے تو وہ تھوڑا سا پڑھ رہا تھا ہندوستان کا ذکر ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلو یہ باتیں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کچھ لوگ تو آ, <coughs> اور لوگ ایسے جناب ویسے آپ لوگ بہت خوش ہسین جناب جی جی ان یہ بہت زبردست بات ہوگی جناب وعلیکم السلام بہت زبردست ماشاءاللہ حضرت یہ اسپیشل ٹاپک ہے اور مطلب اس کو باقاعدہ ریکارڈ ہم نے کرنا ہے اور یہ آ... جی جی بالکل حضرت بالکل اور یہ اسپیشل ریکارڈنگ ہو گئی ہے جی بھائی ہمارے سنی مسلم بھائی ایک ٹاپک تیار کر رہے ہیں شیوں کے بارے میں ٹھیک ہے اور یہ میں بھی ریکارڈ کروں گا آپ لوگ بھی ریکارڈ کریں گے اور اس کو مطلب باقاعدہ سے اس کو وہ کرنا ہے یو پہ بھی لگانا ہے بہت اہم ٹاپک ہوگا اس میں سوال جوابات تقریبا تقریباً تمام سوالوں کے ان جواب بھی ہو جائیں گے اور سنی مسلم بھائی کی مہربانی ہے جناب یہ ہم جیسے نالکوں کی جو ہے درخواستیں قبول کر لیتے ہیں اور ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں صرف باتیں کرنے کے لیے کام کوئی کرتے نہیں ہیں اور بس کبھی ایک کو تنگ کیا کبھی دوسرے کو تنگ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت اطا فرمائے اور ان کے سب ہم سب کو بھی نیک بنائیں اور ہمیں بھی دین اسلام اور مذہب کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کوئی کام کرنے کچھ تھوڑا بہت کام تو ہم سے بھی لے لیں اللہ تعالیٰ نے تو فی کی بس کیا کہہ سکتے ہیں تو حضرت مثلا آپ کی اجازت ہو تو میں اس سلسلے کو جاری رکھوں آگے کہ جب تک کوئی اور بولنے والے بھائی نہیں آتے تو مطلب یہ خارجہ صاحب کا ذکر ہی ہو جائے حاضرت سنی مسلم صاحب آپ تک میری آواز آ رہی ہے ضرورت میں نے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو اس سلسلے کو جاری رکھیں کہ مطلب،, مطلب کوئی آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں جی جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ اجازت لینا بھی ضروری ہے ہمارے محترم ہیں بہت نیک ہیں اور لام رضا ویلکم ٹو ضرور جناب خوش آمدید الف لام را ہے نا را شصوریار میں سا کہ اب کیا ہے الف لام را سورج ویلکم کے ضرور تو جناب خواجہ صاحب کو اب دیکھیں جناب کیا کس لحاظ سے ان کو جو ہے تو آزمایا جاتا ہے امتحان ہے امتحانات آ رہے ہیں آگے دیکھتے جائیں جناب اللہ کے نیک بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے امتحانات بھی بہت اڑتے ہیں شرمندگی ان کے چہروں سے ظاہر تھی وہ سب اٹھے اور خیمے سے باہر نکل گئی اب انہیں راجہ کو یہاں کے آلات سے مطلع کرنا تھا انہوں نے سوچ رہے تھے کہ اپنا راج ظاہر کیے بغیر جو کچھ انہوں نے دیکھا بے کم وقاص بیان کر دیں گے یہ نہیں کہ ہم بھی اسلام لے آئے لیکن کچھ نہ کچھ تو انہوں نے اپنے راجا کو بتانا تھا ان کی زندگی کا معاملہ تھا ان کی نوکری جانے کا معاملہ تھا بال بچے ہوتے ہیں تو بعض میں حکمت سے کام لیا جاتا ہے ایک غالب دینا ہوتے ہیں مغلوب دین سے یاد رکھیں جب آپ کفر کی جو حکومت کی وہاں پر مغلوب دین مطلب یہ آپ خاموشی حکمت کے ساتھ بھی کام لے سکتے ہیں زیادہ آپ اگر آپ کو آواز اٹھانے کی ہمت نہیں پڑی طاقت نہیں ہے تو آپ خاموش بھی رہ سکتے ہیں مطلب اس کو گناہ نہیں اس کو تو غالب اور مغلوب دین دونوں ہیں اس کے دونوں کے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق فیصلے کیے جا سکتے انہوں نے جو کچھ وہاں دیکھا تھا گوش گزار کر دیا کے یہ ہربا بھی ناکام ہو گئے تو وہ سوچنا پڑ گیا کہ اب کیا طریقۂ کرے اس کے مشیروں نے ترکیب سے راجہ کے ہوٹوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی اشارہ کیا اور حسین ترین ہندو عورتیں اس کے سامنے حاضر ہو گئیں کتنا خطرناک حربہ ہے ان عورتوں کا سندر روپ دے کر ایک مرتبہ تو کا دل بھی بے ایمان ہو گیا ان کے لباس ان کی ادائیں قاتل تھی بڑے سے بڑے زاہد کے قدم بھی جائیں راجا کو یقین ہوگا کہ اس کا یہ ہتھیار ضرور کامیاب ہوگا وہ خود اس میں ظرف ہوتے ہیں ہندو پندت نا خود ان کا کوئی ایمان نہیں ہوتا تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے جو نیک لوگ ہیں ان کا ایمان بھی بہت کم ہوگا ٹھیک ہے لیکن اللہ تو ہے نا اپنے نیک لوگوں کے حفاظت کرنے والا ان کو جو ہے تو ناریو مطلب ناری ہو لڑکی کو کہتے ہیں ناریوں مطلب لڑکیوں تمہیں اپنی سندرتا پر بڑا ناز ہے سندرتا مین خوبصورتی پر بہت ناز ہے کیوں نہ ہو ہم تو وہی ہیں کہ دیوتا بھی ہمیں دیوتا بھی ہمیں للچا کر دیکھتے ہیں لو جی کر لو گل یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ ہیں کہ ہمارے خدا بھی ہمیں للچا کریں گے عجیب غریب نظروں سے ہمیں دیکھتے ہیں یہ تو ان کا اپنے خداؤں کے بارے میں عقیدہ ہے کیا تم پتھر کو جوک لگا سکتی ہو مہاراج حکم تو کریں تمہیں معلوم ہے کہ دنوں سے ایک فقیر انا ساگر کے قریب آ کر ٹھہرا ہے ٹھہرا تو ہے ہے تو تم اس کے پاس جاؤ اور اسے بہکانے کی کوشش کرو کوشش کیسے مہاراج کسی کو شیشے میں اتارنا تو ہمارے بائیں ہاتھ ہے اس فقیر کی کیا حیثیت ہمیں دیکھتے ہی پھیکل جائے گا اچھا جی اگر تم کامیاب ہوگی تو تمہیں منہ مانگا انعام ملے گا آپ کا آشیواد ہمارے انعام ہے مطلب آپ کی جو داد ہے یہ ان عورتوں کے لیے بظاہری کوئی مشکل کام نہیں تھا اسی لیے وہ اتنی آسانی سے تیار ہو گئی تھی لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا سابقہ ایک ایسے شخص پڑنے والا ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی محنت کو حقیق ذرے کی حیثیت بھی نہیں دیتا تھا جو اپنی خواہشات پر حکمرانی کرتا ہے اس کے الہی جس کے دل میں جان گزی ہے جس نے جوان سے آنکھیں دو چار کی ہیں دنیاوی حسن کیا حقیقت رکھتا نے سونا سنگار کیا آفت بن کر غضب میں کر بارگاہ سنجری میں پہنچ گئی حضرت بزرگ کے ساتھیوں نے نئی مصیبتوں کو ایک نظر دیکھا اور پھلکوں کی جھالر سے آنکھوں کی کھڑکیاں بند کر دیمان دی. افسوس مطلب بات ہے کتنے اللہ کے نیک بے دیکھیں دیکھے آپ کے سامنے بھی ایسے مواقع آئے ایسا موقع ہے تو یہی عمل کیا گئے یہ ایمان ش... شکار عورتیں حضرت خواجہ مہیندین کے سامنے پہنچیں حضرت نے آنکھ اٹھا کر خفیف مسکراہٹ سے ان کی طرف دیکھا کسی انجانی قوت نے ان عورتوں کو مجبور کر دی کہ اپنی چہرے کو اپنے چہروں کو ڈھانپ لے ان کے ہاتھ اپنی اوڑمیوں تک چلے گئے وہ گھونگٹ نکال کر بیٹھ گئی آہا بہرحال پوچھو کیا پوچھتے ہیں پوچھنا یہ تھا کہ آپ کے مذہب میں عورتوں کا کیا مقام ہے ان عورتوں نے اپنا حال چھپانے کے لیے مسئلہ پوچھا تھا کہ یہی سمجھا جائے کہ صرف مسئلہ پوچھنے آئے تھی ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا حضرت اختصار کے ساتھ اس مسئلہ پر تقریر کر دی جب آ آ اچھی طرح ان کی ہو ہوگی تو انہیں اجازت طلب تھی خاموشی سے گھونگٹ نکالے نکالے وہاں سے چلی آئی وہ جس مقصد سے آئی تھی درے کا گھرا رہ گئی یہ عورتیں حیران تھی کہ کس قوت نہیں نکالنے پر مجبور کیا اللہ اللہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگی انہوں نے کی لال نہیں رکھی انعام کا لالچ رہا تھا انہوں نے پھر کہ وہ وہاں آ جائیں گی اس فقیر کو بہکانے کی کوشش کریں گے دوسرے دن میں وہ پھر بند سور کر پہنچ گئے کسی قوت نے پھر بے بس کر دیا انہوں نے پھر گھم نکالا بدن کو اچھی طرح ڈھانپا اور اپنا مسئلہ بیان کرنے یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک لوگ نیک لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں تو میں کیا, کیا, کیا بولوں الفاظ اس مطلب ختم ہو گیا میں بس ایسے بزرگوں کو کی مت بارے کو ایک فکر بھی کہنا میرے پاس الفاظ نہیں یہ عورتیں حیران تھیں کہ انہیں کس قوت میں گونگٹ نکالنے پر مجبور کیا وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے کی انہوں نے اپنے کی لاج نہیں رکھی نام کا لالج لال جلک اکسارا تھا انہوں نے پھر طے کیا کہ وہاں جائیں گے اس شکیل کو بہترنے کی کوشش کریں گی دوسرے دن وہ پھر بانو سفر کے پہنچ گئی ہائے ہیں اور پاؤں کی پازیب بنا کر وہ ہندو ہوتے ہیں حاضر ہو گئے ان کے چہروں پر شرمندگی تھی زبانیں کچھ کہنے سے قاصف تھی راجا کے تانے سن رہی تھی اور خاموشی انہیں اپنی موت صاف دکھائی دیا تھی آخر ایک نے ہمت کر کے پوچھا مہاراج وہ فقیر بہت بڑا جادوگر ہے خج کے سامنے پہنچے ہماری الگ غیر ہو جاتی ہے ہم اپنے چہرے ڈان دیتے اس کے بعد بہت شکتی ہے یعنی طاقت ہے بس اب آگے کچھ مت کہنا دفاع ہو جاؤ میرے سامنے سے وہ عورتیں اس طرح وہاں سے اٹھی کہ باغی جیسے انہیں ڈر ہو کہ وہ کہیں رک گئی تو راجہ اپنا فیصلہ نہ تبدیل کر گئی اور انہیں اپنی جان پڑ گئے. اسے بھی فقیر یہ کرامت سمجھ رہی تھی کہ قتل کرنے کا حکم جاری نہیں کیا پریتوی راج غصے میں شام کی طرف پھنکار رہا تھا اسے رہ رہ کرج کے پیشن کو یاد آر کہ یہ فقیر وہی تو نہیں جو اس کی سلطنت کو خوات میں ملا ہے مجھے جلد از جلد اس کا کوئی انتظام کرنا ہے مجھے پہلے خیال آیا کہ خود جا کر اس سے معافی طلب کرے لیکن پھر شاہ شاہی وقار یعنی آنا سامنے آ گئی ہاں آج جناب جب آپ مائک پہ آئیں گے جب آپ روم میں موجود ہوں گے تو ہم ختم کر دیں گے بک ریڈنگ جناب آ جائیں مائک پہ میں تو ابھی اس سے پہلے ہی باتیں کر رہا تھا لیکن آپ نہیں تھے حضرت آ جائیں مائک پہ آ جائیے